سید الرسول وسلا الانبیاء محمد نل مستفا والی وأصحابه أول الصدق والصفاق أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا ترکوین فتم ولاؤیا اصملہ وفی دُونِكُمْ لَا تتخوان خَبَالًا وسلموا بلوین اسفلا تو وسلام عل سسول حبی اسفلا تو سیدی خاتم النبیین یا سیدی مکین کلو بل منی سامعین السلام علیکم ہم دو دروت تو بعد آج دعا ہے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 زندگی کامل اسلام اور موت کامل ایمان دی مینو خاندان نو اور نوستان نو اتا فرما برادرم حاجی محمد حاجی نور محمد صاحب دی والدہ محترمہ مرحوما مغفورہ دی ورینے دی محفل ہے سالانہ اسواب اللہ تبارک وطال مائی صاحبہ مرحوما مغفورہ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 غیر شرعی امور تمبی ہاتھ بھی کرنی ہیں تو موضوع تو قبل محض نصیحت دے طور پہ خیر خاہی طور پہ اپنا فرض ادا کر دیاں ایسے ہی جلسہ گا جیتے بیٹھے جہے جی شری کمہ تو ہٹ کے کم ہوئے ان خبردار کرنا ضروری سمجھنا آناللہ. آناللہ. پہلے نمبر ت ابے کسی نے نماز پڑھائی مین کسی دوست دس بہت داڑی خس خسی سی مکمل تھوڑی تو تھلے چار انگل داڑی نہیں سی میں نہیں ویک جماعت کرائی مین کسی بندے دس اگر حقیقت اسی طرح جس طرح بیان ہوئی تو ایسا بندہ علانیہ آلانی فاسک کرار پہنوں شریعت فاسق معلن آکھ آخد اور فکہ اسلام دا فیصلہ کن فتوا ہے فاسق معلن جڑا ہے الانی جس دی برائی سارے ویکن بہت کیتی پھر او جتنا بڑا عالم دین بھی ہوئے نا اس نو امام بنانا گناہ ہے اور اس کی اقتدار نماز جیڑی ادا کیتی گئی وہ مکروہ تحریمی واجب الاد ہے وقت اگر کھڑا ہوئے تے اس نماز نو دوبارہ بندہ پڑھ لو اگر فاسق علانیہ نہیں خفیہ گنا کرد کرد لوگ کے گناہ کر ہے لوگ سامنے وہ گناہ نہیں تے اس بندے دے پیچھے نماز مکروہ تنزیحی ہے اس نالوں متقی بندے دے پچھے پڑھنا افضل ہے سڈی امام اہل سنت مجدد و ملت امام بریلوی رضی اللہ تعالی نے اپنے فتح شریف اندر پر مکاتی امام احمد رضا یعنی اپنے خطوط کے اندر یہ ہوئی فیصلہ فرمایا ہے تحقیق پیش فرمائی ہے جیڑی جناب دامنے مرح دیتی امام بنانا علانیا فاسق نو گناہ اس واسطے کہ اے ہے تعظیم امامت یہ تعظیم کا فیل ہے امام بنانا یہ اس بہت بڑی عزت عزمت دینا فاسق علانیا جہرا ہے وہ واجب التوہین بتوہین ہے اس دی تاظیم حرام ہوتی ہے اس واسطے حکم بلا حاجت شرعیہ یا بلا حاجت ہاجت دنیا سلام دی ابتدا نہ کرو انسلام والا علیکم نہ او اگر آخ تو اس دی سلام دا جواب بھی واجب نہیں ہوں دوسرے مسلمان دا سلام دا جواب آکھن واجب بھی اس طرح اس پاس کلانی بندہ جڑا ہے اس دے سلام دا جواب واجب نہیں اگلے دی مرضی ہے دے نہ دے اور اسلام دے اندر کافر منافق تے جتے رہے فاسق مومن اس واسطے سختی کا حکمے کہ تاکہ انہوں اپنی برائی تے ندامت ہو اپنے کیتے تے شرمندگی ہو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 بچارہ حکمت اور اقل تو خالی یہ سختی کفر دے نظام چی اسلام دے نظام ہی ہوتی لیکن اگر مقاصد فرق ہوتا ہے کافر سختی کفر دے نظام سختی ہوتی ہے دنیا دی خاطر یا دے نظام نچاؤ کی خاطر جس طرح کے سڑکوں پہ بھی غلط نہیں چلن در اندے ای سختی کہ باوردی مسلح لوگ ہر وقت اتے رات دن موجود نے मत कोई पहीया अपना कानून तो हट के चलावे हम उन उन्हों का मकसद उन दुनिया दा जड़ा नुकसान होना है सड़क के उ उस दुनिया भी नुकसान तो बचा उन्हच हकीकत भावें होवे ना होवे होकीकत भावे नुकसान دنیاوی ہوئے نہ ہوئے اور اسنو دنیاوی نقصان نا سمجھا جاوے لیکن انہوں کی نگاہ چک دنیاوی نقصان تو بچاؤ اینی پابندی اور سختی رکھی ہوئی یا اپنے کوفر نظام بچا اتنا سختی رکھی ہوئی تو سمجھدار بندے ہو کہ او دنیاوی نظام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 اس غرض گرد مصنوعی جھوٹی غرض دی خاطر اگر سختی تمام صحیح تسلیم کر پاس آسے ایڈی وڈی غرض اور مقصد دے خاطر اے سختی کیوں نہ سنگیو جڑی اسلام کرا دے یہ کیوں حکمت دے مطابق نہ ہو لاہل حجت البالے گا اللہ تعالی حجت ہمیشہ ایسی ہو جڑی لاجواب ہوے۔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 کفر بھی سختی قائم اور حق بھی سختی قائم کام ہے اگر و مقاصد دے صرف تفاوت ہو. یا بعد وسائل اور ذرائع تفاوت ہے تلوار امام حسین پاک کے ہاتھ بھی ہے سی تلوار یزید دی فوج دے حق ہات ہے سی لیکن ملون شخص ہے جہاں دونوں نو برابر سمجھے اصلہ گن مین کول بھی ہے جا کسی ڈیرے کسی جگہ تے محافظ کھلوتا خلوتا ہے اور اصلا ڈاک بھی ہے لیکن لانتی بئیمان شخص بے وقوف جاہل جہا سمجھے دونوں برابر ہے لوگ عام نا کہ اسلام جہل جہل رہبر میں عوام کی گل نہیں کر جہل رہبر وہ کہندے نئی کہ اسلام تلوار سے نہیں اخلاق سے پھیلا ہے بڑے بڑے رہبر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 لیکن اغراض و مقاصد فرق ہے یہودیاں اگریزاں کافراں جنگ لڑنی ہوں دیئے کفر فیلا خاطر پلیتی فلاح کی خاطر اسلام جنگ لڑتا ایمان اور نیکی نی پان امریکہ لڑ ہوں ہے عراق دے اندر کیوں لڑیا ہے کیوں لڑتا ہے تیل کی خاطر لیکن کوئی بائی دال ہے سابت کر کے دے دے کہ اسلام دی جنگ ہی کدی تل کی خاطر ہوئی نبی پاک نے بھی کدی سونے دی خاطر جنگ کی چاندی دی خاطر جنگ بلکہ حضور نے فرمایا جیڑا جیڑا بندہ اپنے لڑن دا مقصد مال غنیمت دا حاصل کرانا رکھ دا ہے، انو اللہ دی طرفوں کوئی اجر نہیں ملتا سمجھ آ گئی نے کو نہیں آئی اور اسلام دا جہاد اے خلق ڈاکٹر جو خنجر لے کے پیٹ چ ماری بیٹھا ہوں دا ہے تو ان تو سارے آدھے نے ماشاءاللہ اللہ اتنا قوم دا خدمت گزار اور روزانہ میرے خیال دے دس دس بندے ڈے چیر دا ہے لتا توڑ کے مڑ جوڑ د مریض چیق مار دئی نو نشے کھڑے سکٹی کلو اتنا سختی جی، کرنا لے نو سارے نارے آدھے قوم دا خدمت گزار ہے اور یہ تیار کرنا فرض ہے تو شرم نہیں آڈ دی. چیر والا جڑا ہے جسمانی نقصان پیا کرد ایڈا شدید مہاد خاطر کہ اندر پتھری نکل جاوے اندروں تو یہ شفا یاب ہو جاوے وقتی تکلیف جیڑی ہے نا اے برداشت کر لو ہمیشہ دے سکھ دی خاطر تو کیا اقل نہیں فیصلہ کر دی کردی سانو مت نہیں آئی کہ ایسا یہ سوچیے کہ ڈاکٹر جتی شدید دکھ دے کے تو سڈے تحسان کردے کیا حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم صلاح الدین ایوبی جہاد کر کے لوگوں کو کفر تے جناب جی ہمیشہ کی ہلاکت بربادی اور اے اے ظلم زلم کفر تو بچان دی خاطر اگر ایک کام کر ہیں تاکہ ہمیشہ دی جنت لے سکھے چاہ جان عزت غیرت دی زندگی بسر کرن کیا اے نہیں آخو گے کہ وہ خدمت گزارن اور ایسے انسان دا اسلامی معاشرہ کی انسانی معاشرے موجود ہونا فرض ہے اور ان نو تیار کرنا بھی امت فرض ہے جہاں میں اگے موضوع بیان کراں گا یہ میری ابتدائی تمبی جیڑی مناسبت رکھتی ہے موضوع بعد دس میں ہے توجہ نال فرماؤ سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگلی میری گاہ لے وے کہ ایتھے کوئی بندہ خطاب کر رہا سی وہ کہہ رہا سی کہ میں بی ایسی وی کیتی ہے میں فلانوی کیتا ہے میں فلانوی کیتا ہے میں, فلان میں ترجمہ بھی موٹا سدھا جائے ناما ایسے بندے واسطے شریعت خطاب کرنا حرام ہے اور وہ اپنی کیتی صاحب کا زندگی تے توبہ کرے وہ بول بول بیٹھا ہے انہا تو توبہ کرے ان پتہ نہیں کہ خطاب جڑا ہے کی ہوں اور کس دا کم ہے اسلام نو جہا لوارس سمجھا گیا ہے نا اس دا نتیجہ وارث بنایا گیا لوارت سمجھا گیا حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نو خیر القرون دے اندر یعنی صحابہ صحابت تاب دور دین دا افضل دور اور اس مبارک دور دے اندر ایک شخص نو مسجد خطاب کردہ ویکیا آپ نے فرمایا حال آرف تنسخ منسوخ کیا تو شریعت دے ناسخ منسوخ نو جاننا ہے اس آخیا جی نہیں فرمایا نکل مسجد جی لیکن ہوں کریے کوئی علی کوئی فاروق ہوں کھڑا کوئی نہیں مسلم قوم یتیم ہے دین یتیم اگو اس دا محافظ بادشاہ اسلام ہوں او ہے کونی دنیا تے اس ہوں ہر کس نہ کس اس ممبر نو ن ہے اس دین دے اندر جو مرضی کئی ہے انو کوئی پوچھنے والا نہیں کوئی ڈکن والا نہیں اور ہوں جڑا نا ایسا وقت کہ ہوں ناسخ سخ منسوخ عالی جاننا بھی کافی نہیں مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالی نو دے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 آپ ہی کافر ہو بیٹھ سی لوگوں کا نو کافر کر چے گا میرے گلوں کا گسا لگے گا لیکن کوئی حرج نہیں میں وہی گل کر رہا جی وہ ڈاک... ڈاکٹر خنجر مار دینا نا میں ہوں وہ خنجر مار مارا لیکن وہ ویخ لو کہ میرا مقصد کی اور میں کی آخنا چاہنا میں کسی کی پرواہ بھی نہیں کوئی ناراض ہو جائے گا کیوں اس واسطے کہ جیڑا یہ کام سنبھال ہے نا جیڑا میں سنبھالی بیٹھا ان دا فرض یہ بنتا ہے کہ وہ کسے دا لحاظ کرے ہی نا جی کسے دا لحاظ کرتا ہے تو بس اللہ تعالی دی بارگاہ چول ملون ہو گیا وہ قدم ٹوٹ پیا ربدار ایسا باری اور سخت ترین سکر والا مسئلہ ہے انتہائی یعنی اپنے آپ محتاط رکھ والا کام کہ ایو میں سمجھو پل سرا تسمیا پیا جی یہ پل سرا تے بیان کرنا تسان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 ای گلتی کی سزا میں لے کی راہ انہوں میں دکھنا اس واسطے میں اس کو دعا منگنا کہ توں ہی ہک اور درست بات کا الحام فرما آ بندے گلتی تو بچا آسلے مجبو ہے خطام زلماں کفراں پلیتیاں تاہم او مالک سانو او توفیق دے کوئی الہام صحیح گل کا کرے نہ کرے مالک تو عزیزم یہ اتے ہوی نہ سکھ منسوخ دی پچھان نہیں حضرت سیدنا فاروق آزم رضی اللہ تعالی انہو دا فرمان عالی شان سا تاریخ اسلام دیاں کتاباں کتاب اور سیرت فاروق اعظم دیاں کتاباں دے اندر سنہری لفظ لکھا ہوا موجود ہے کہ تن کا دو اسلام تون کا دو اسلام اروتن اروتن لما ناشا فیہ ملا یعرف فل حضرت فاروق آزم فرما دے نا کہ اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جانے تندیاں تنیاں ہو کے تر بر ہو جانا بکھر جنا ٹوٹ پھوٹ فٹ جنا جس اس اسلام دے اندر اسلامی لوک جڑے کھینچ گے وہ اجھے ہو نو جاہلیت دی پچھان نہیں ہوگی اور جہلیت کی اس دی پچھا واسطے ست وار کوئی جم کے نہ کتاباں پڑھے ایس موجودہ ماحول خصوصاً جہلیت دی پچھان نہیں ہونی جب تک صحیح کامل فکر اسلامی رکھ والا بندہ نصیب نہ سمجھ آ گئی میں تھوانوں جاہلیت دی موٹی تعریف انج کر دے کام جیڑی گل نو کافر پسند کر گے ضرور جہلیت اسلام لباڈے جتنا خوبصورت نظر آئے سمجھ لے اس کی گنجائش اسلام چ نہیں ہونی وہ کفر کی شاخ ہونی لباڈا اسلام کا اڑیا گیا اگر اسلام حقیقت اسلام ہوں نا تو اس کا تعلق کفر لال نہ ہوں کدی کافر او پسند نہ کر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 کیوں کہ میرا مستفا انہوں دی تربیت کرنے والا با کمال ہے کامل جس دی تربیت کرے گا وہ آپ کامل ہونے برباد کتوں آئے ہاں میں بلا تخصیص پہ گل کرنا اس لیے کہ سارے قوم دے جڑے رابر بنے نے نا یہ نس اور جاہلیت تو بے خبر سن باخبر ہونے کی بجائے اور خود مبتلا سن جاہلیت دے جہلیت اور جہلیت اسلام سمجھ دے رہے نے نا میری مراد کون کوئی نورانی ہے بھا میں کوئی نیازی ہے بھا میں کوئی ہوا تیجا ہے کوئی ملتان دس ہے دے وہ کسمیا پیانا کہ انہوں نے جہلیت نئی پچھانا تا قوم کا بٹا بیٹھا ہے ورنا جہلیت کی پچھان رکھنے والا امام احمد راج ایسا ہوئے نا ہائے ہائے قوم کی یہ حالت نہیں بنتی اور میں اس وقت پاکستانی قوم کا رونا زیادہ رونا کیونکہ یہ ہر طرح نال پوری دنیا دیا قوم بدتر قوم بن گئے ہیں ہر طرح دین لحاظ بھی دنیاوی لحاظ اور اللہ تعالی بھی شان یہو ہی ہوتی ہے کہ وہ ایسی تھان اسلام اٹھا ہے جیڑی ہر طرح نال گئی گزری ہو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 مولہ یہ پسند فرما ہے جدو سچ آخ کی شان آخ شان سب بنیا کمزور نہ نا تما نائک بندے جڑے شمار ہوم اسلام چک کے دنیا تے غالب کرے اور پتہ لگے بندیاں دا کمال نہیں رب دل جلال نہ کمال ہے مزا رہی نے میرا اپنا حال ہوئی مت کوئی سمجھے کہ نو باللہ من احمد زالک اسلام میں چکیا اسلام میں چکیا میں اسلام عزت نہیں دیتی نو باللہ من احمدالک جی میں سمجھا مشرق ہوں اسلام میں عزت بخشی اور اس عزت دے میں ناز اس وقت جدوں اسلام کی خدمت کردا کردیا ایمان تر گا پھر فر ناج گا حال ناز نہیں اس واسطے کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ گزرتا ایمان ہے یا کوفر ہے کوئی فیصلہ میں کر سکنا نہ تو کار تو کر سکتے عزیزم مو بی ایس سی ہوچی اتلی ڈگری ہے نا پہلی جماعت کوفرے تے بندہ یہ آخے جو میں کفر اینا اچھ کر یہ قسم خدا دی کر کے آنا کہ بی ایس سی تے فلاں فلاں ڈگری جڑی ہے نا اس لوگ بیان کرنے دی بجائے اگر بندہ یہ آخ کہ میں اینا سال کفر سکھے تو نال سیکھے ترجمہ بھی جاننا تو کوئی منے گا کہ تقریر کر سکتا میری گل نہیں سمجھا لی. اگر کوئی بندہ یہ آخ کہ میں اینا سال اال کوفر یویت شیتانیت لاڈینیت سیکھے وا ہو ترجمہ بھی جاننا تو کسی خطاب کا سننا کوئی اہل قرار دے گا لیکن ہوں گل یہ کیونکہ اصل وہ خود جہلیت تو واقف نہیں جو کچھ سکھدا پڑھتا رہا ان کا شعور ماریا گیا ہے یہ احساس دے اندر وہر چکیا سکوں کوئی معلوم نہیں ہو سکیا میں کر رہا کی سیکھ رہا اگر وہ ورگے وسے زندہ زمیر بندے دے بیٹھے نا جا کفر تے جہلیت نو نانے والا تو میں کسمی پیارنا فکریہ طور پہ بیاان تے کجا اور ساری زندگی باقی دی اپنی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 میں ایک گل پیا کرنا جیڑا بھی بندہ ہے اس لفظوں واپس لینا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اہدا واسطے یہو جی غلط غلط گل زبان نال تکرار نہیں کرنا چاہیے ختم سکول نہ کوئی اسلامیات سکول سراسر کفریات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 چوبی گھنٹے لانت پاوے گا اور وہ او سارا سارا وہ اسلام جڑا پڑا بیٹھا ہے اس کفر نے وہ سارے اسلام دوتے پانی پھیر دینا ہے دے دی اندر شدید ادید لیکن اس دا خلاصہ میں دو سمجھا دینا جڑا موضوع اگے وہ بھی اسی طرح کا ہونا ہے اس اندر بھی تو کافی سمجھ آ جانی کہ سکول دی تعلیم پہلے دن تو لا دینے پھر اس لا دینیت دے کئی مراہل ایک ماڑا مرحلہ یہ کہ انج کرو ذہنے بناؤ کہ قرآن حدیث دین جنو آخد ہو تساں دینی تعلیم قرآن حدیث ایتے ہوئے لیکن صرف ہوف کام کرو کہ قرآن حدیث نو سائنس اور اکل دے تابع کرو بس قرآن حدیث نو اقل اور سائنس دے تابع کر دیو جیری گل سائنس آخے صحیح ہے انہوں آخو صحیح ہے جی سائنس غلط کے غلط بھاویں قرآن چاہویں حدیث بھاویں نبی زبان آخے جو مردی آخے دوسرے افزا اسلام سائسی مذہب بناؤ سائسی مذہب تو تنہوں خبر ہونی چاہیے سائنس اس علم آخد جڑا بندے دا محض اپنے حواس دے ذریعے اقل چاہے اس آخد سائنسی علم توجہ نہیں فرمائی نے سائنسی علم کی آخد حواس کے ذریعے حواس ہاس کی دن؟ پانچ حواس آن بندے دیا ظاہری ہاس خمسا جنہوں آدین ویس حس، بولن والی ہس سن ہس چکھی ہس چھوی حس مثلا ہوا سڈے جسم چھوندی ہے سانو یقین ہے ہوا ہے ایو نا یہ آخو گے سینسیل اکھ ساری ویخی ای رنگ ہے سانو علم ہو جاتا کہ اے رنگ ہے یہ سیلم چکھن جن میں بولنا آپ گیا بولنا آخر چکھن آ چھن ذائقہ کوڑا ہے مٹھا ہے کرارا ہے کھٹ ہے چکھو گے یہ سہسی علم سنی گل آواز سنی ایس دیوار دے پیچھے جانور دی آواز تو سنی دیے یقین ہو گیا اتے کچھ ہے جانور ہے کیا مطلب حواس دے ذریعے عقل نے جڑا ایک آل ہے اس عقل نے علم حاصل کیا خبر دینا وہ ہے روحانی ہے سیسی نہیں نہ خدا ویچ سک چکھ سک خدا دی آواز سن سکنا تیرے ساڈے ورگی آواز ہے نہ تینوں جسمال محسوس ہوا رب نے کہ چھو رب تیرے جسمال چھوئے گی مخلوق مخلو کے اللہ کھا لے کے گرو سے خمسہ دے ادراکتوں اللہ تعالیٰ پاک۔ تا کر کے قرآن نے فرمایا لا تدر کو ہول ابسار آنکھیں اللہ کا ادراک نہیں کر سکتی ان آخدین غیب الغیب غیب الغیب دار جلت حواس دے ذریعے معلوم نہ ہوگی دو دوزخ ہاس دے ذریعے معلوم نہ ہوئے گی کمرے کی بندہ ہابے سدا سوا بے کی حوس دے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا کوئی بندہ فرشتے ہاس نہ نہیں ویکھے جا سکتے رکھ دان خورد بیل بناو اک فرشتے ندی نہ ویک پاوے کوئی نا کے رہ دنیا دے جہان دے اندر حقائق کا ادراک کدی بدلیا حواس نہیں حاصل ہو سکدا اور اسلام سڈا ہقائق مبنی ہے اللہ تعالی ایمان شرط رکھیے یؤمنون بل گئے بے غائب نو آخد جا اقل حواس دے ادراک تو بڑا ہوئے اس اللہ تعالی دے نبی تا کر کے آدھار کسی بھی اقل کسی جنہوں چیزوں نئی پا سکتے اللہ دے نبی رب کی دتی قدرت آن کے لوگ نو دس دکان پہ فردے کہ تیس چڈ ہو نبی پیچھے چالیمان ایک سائنسدان لانتی جہم کا ذریعہ صرف ہاس نمجد ہلاس تو علاوہ کوئی علم کا ذریعہ نہیں رکھ دے ہو دا من منگے تسلیم کرتے او خنزیر خدا د دے وجود دے منکرن تمام فلسفی اور سائنسدان وہ آندر زمانہ قدیم اور اویم چل رہے پیا یہ ہیولہ تبدیل ہیولہ صرف صورت جسمیہ بدل رہی ہے صورت بدل دی بدلتی پی ایمان او چل رہا پیا اس پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جن آخو کہ وہ خا لے کے تی ہے تے ختم کردا ہے تے بنا تو وجود ہے تے وجود تو ادم لہ جا ہے اس چیز نو تسلیم نہیں کرتے تمام سائنسدان فلسفی خدا تعالی کے وجود کے من کے رہے جنت دا وجود نہیں مندے دوزخ دا وجود نہیں مندے رسول رسول رسولوں دی رسالت دا, دا اقرار نہیں کرتے لانچی انہوں نے اپنے مانن تے اپنی گلر تصا نہیں سمجھ سکتے بنتا حاب سدا سواب کیواس کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتا کوئی بندہ فرشتے ہاس نال نہیں جا سکتے رکھ سینس دان خرد بیل بناو اکھ فرشتے ندی نہ ویخ پا کوئی نہ لے کے ایس دنیا دے جہان دے اندر حقائق کا ادراک کدی بھی بدریہ حواس نہیں حاصل ہو سکتا اور اسلام سڈا ہکائک تمنی ہے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 ج چیزاں نہیں پا سکتے اللہ دے نبی رب کی دتی قوت لال آکان دس دکان تر دے کہ تنی ہس چ نبی کے پیچھے چالیمانے کو سائنسدان oh, لانتی جڑے علم دا در ذریعہ صرف نو نمجد ہر اس علاوہ کوئی علم کا ذریعہ نہیں رکھتے ہو نہیں منگے تسلیم کرتے او خنزیر خدا دے وجود دے منکرن تمام فلسفی اور سائنسدان وہ او اندر زمانہ قدیم ہے اور ایوے چل رہا ہے پیا یہ ہیولہ تبدیل ہیولہ صرف صورت جسمیہ بدل رہی ہے دی بدلتی پی باقی زمانہ چل رہا پیا اس پیچھے کوئی ایسی طاقت نہیں جن آخو کہ وہ خا لے کے چلتا ہے تے ختم کردہ ہے تے ادم تو وجود ہے تو وجود تو ادم لو تسلیم نہیں کرتے تمام سائنسدان فلسفی خدا تعالی کے وجود کے من کے جنت دا وجود نہیں منتے دا وجود نہیں منتے رسول رسول رسولوں دی رسالت دا دا اقرار نہیں کردے لانتی دے اپنے مانتے اپنی گلان گلوں شیتان ایڈے نے لانتی نے شیتان جنہیں دھرتی کے اتنے چلتا پھردا ویخنا ہو فلسفی سائنسدان سا. توجہ نہیں فرمائی جے فلسفی تے دان فرق چرق ان کہ فلسفی ہواس تو علاوہ محل اقل دے پیچھے چل رہا ہے اور سائنسدان ہواس کے ذریعے جو اقل چاہنا اس دے پیچھے چل رہا ہے سائنسدان جو مومن ہاسل ان دونوں تو وار جو دل چاہ اس پچھے چل رہا ہے سمجھ آئی کوئی نہ آئی توجہ توج بولو ذرا سبحان سبحان اللہ اللہ, اللہ،, اللہ،, اللہ. سبح لڑا ہے اس دا نظری نظریہ رکھ والا سی اور یہ نزدیک کسی حقیقت دا ادراک سائنس لا ہی ممکن سائنس سی. تو علاوہ نہیں ہوں یہ کتنے تک پہنچیا ہے اج نوا حوالہ دا سنو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 مضمون چلایا خطبات اقبال ایک تحقیقی مطالعہ علامہ اقبال دے ایک خطبات علامہ اقبال دے ایک خطوط علامہ اقبال دے ایک جناب ہے نظمیات اشار یہ تین چیزاں انسے بڑا تفاوت فرق اس اسے انہوں نہ تحقیق کی تے اٹھویں قسط اس شمارے دے اندر ہے سات پہلے جڑے ماں قبل شمارے سن اندر پوریاں ہو گئی ہیں خطبات اقبال تشکیل جدید الہیات نوا علم کلام جڑا اقبال بڑھایا سی وہ علامہ اقبال کا ملجو ان ہوئے منسوخ تحقیق کے وے اللہ اسبہ تو کی تھی اللہ آخر میرا دور جہلیت سلط آخر رہ من آخنا چاہیے اثرات کی میری تحقیق بھی ہوئی سی کہ علامہ اقبال کی زندگی دے تین دور نے پہلا دور کفر تو گمراہی دا دلالت ہے علماء دا حق بنتا سی اندر تو فتوا کوفر لاؤں نہ لا کافر ہو جاتا دوسرا دور اس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 اسا زندگی دا تے تجربات دا تے مشاہدات کا بزرگان دین دی تعلیمات کا اس لئے او سمجھو بھائی خلاصہ کٹ کے تڈے سامنے وہ رکھی بیٹھے ہیں اللہ تعالی دے فضل ہن اس تفصیلے جانا مقصود نہیں باہر او صرف دسنا مقصود سی کہ علامہ اقبال دے خطبات اور خطوط دے بچو کو کوئی بندہ اگر دلیل پیش کرے گل کرے تو نہ بنیا گیا اور نظم ابتدائی دور بھی یا درمیانے دور بھی اسدر بھی جو کچھ غیر شری غیر اسلامی ملے سمجھے جی اقبال اس کا تعبا تو کر چکا ہے او حجت اور دلیل پیش نہیں کر سکتے ہوں ویکو سارے سد جا سن سی سد جا آخدا پیا وا سرف تارف واسطے کہ اصل نا رکھ میں نا پایا ہے سر سور لیکن آخر ناراضگی تو میم آئی فکر کو نہیں ناراض ہونا چاہیے جا کے ناراض ہو جائے سارے ہوئے لت وئیے نا ناراضگی کی گل نہیں لیکن یہ گل یہ بھی سر سوار آخا گا تچھاڑ نہیں ہونی پتا نہیں کنو آکی جانا لیکن ہوں میں دس دتا ہوں اگوں تو میں سر سور دفز بولوں گا تو سر میں سہی آنا کیونکہ سر آدھے نے دلے نو بغیرت بئیمان جہاں اگریزوں کا ٹو ہوفادار ہوئے مسلمانوں کا گدار ہوئے انہوں اگریزر یہ لیا سر ضرور ہے لیکن سید نہیں یہ لکھے کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر پہلے, پہلے صفحے دے سفے گل لکھی کڑی مضمون دی کشت اٹھویں جدوں شروع پہ ہوں تو پہلے صفحے ت سر سید قرآن کو کلام اللہ نہیں مانتے اسے کلام رسول اللہ مانتے ہیں اور رسالت معاب کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام پہنچانے والا بھی تسلیم نہیں کرتے لطف کی گل یہ کہ رسالے لکھن والے دیوبندی بھی ہیں لیکن نرم دیوبندی لبرل دے بریلویاں بھی رلا لو آپ رل جاؤ تو ٹھیک ہونا ہے نہ غلط آکھو نہ میں ابھی یہ بھی میں بیان کر. میرا موضوع بھی اگوں اویں موضوع بھی اسے نوعیت دچھا دوسرا لطف پہلا لطفے کے لف بندی سرخر او بھی کٹر وا بھی پہلو کٹر وا باہچری بنیا سی وابیاں دیا تین قسم نے وابی واہ بھی کریلا واہ بھی کریلا نیم چڑیا آج میں تیسرے درجے کا وا ہوں یعنی وابی ویاں ہاں کریلا بھی آ نم تڑیا بھی ہوں انہوں ساری بولی چاہتے ہیں کٹرواد تو کٹرواد یہ ہوں ایک وابی ہے دوبندی دوسرا پروفیسر یعنی اوجو بھی سر سید اپنی نسل ہے اپنی پود اسپی لکھ دی کہ کلاملہ نہیں سی منتا وہ آتا سر رسول کا کلا محمد کا کلام ہے وہ جی ابو جہلوری آخر سن ہوں میں اس کا کال کی بنیا جی گل میں پہلو توانو بیان کر بیٹھا اصل کہ اس لانتی دا نظریہ جدو بنیا سال نہ خدا منی وہ ہے سائنس آخ دی جدوں سانو خدا دا کلام نہیں سنی محمد روپے سنی چیا سائنس دان سمجھ د رسول لبی جو ہے سب سب ورگے بندن جب سا اکھ نہ ویکھے ساڑے کان نہ سننا سان نہیں معلوم ہوں کہ خدا ہے تو خدا دا کوئی کلام بھی ہے تے محمد نو معلوم ہو گیا ہے لہذا اس کا اپنا کلام ہے خدا دا نہیں یہ سیاسی نظریے دی یاد ہے سہسی ذہن بھی اختراسی جہرا لانتی اتنے تک پہنچیا ہے تے سنو اللہ تبارک و تعالی نے ایس جہان دے اندر حقائق یعنی حقیقت دا ادراک جہا ہے اس دتا ہے دور کیونکہ یہ ای جہان ہے سی امتحان کا جہان اتے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے امبیا کے ذریعے جنابیا بے اللہ تبارک وطالا ہاس جگ تو وکر بنا کہ ساری اک سائنسدان کی اکھ جب نہیں پہنچے گی نبی کی اکھ اتے پہنچ جائے گی توجہ ہے کوئی نہ اور سنو انسان اللہ تعالیٰ کدو سارے برابر پیدا فرمایا کہڑی کہنا شاہ برابر آ در کوئی درختوں پتھر ویخو زمین کے ٹکڑے ویخو ہر دے اندر تفاوت نظر آؤں کی حکمت اسی طرح اللہ تعالیٰ انسانوں نے جدو پیدا فرمایا ہے کدو برابر یہ سائنسدان بھی مندن کہ سائنسدان دی اکھ جو ویکتی ہے باقی نہیں یہ کر کے ہر توجہ نہیں فرمائی نے دان زمین پہ تیل ہے پیا جس چیز کے ذریعے ہے جس تحقیق کے ذریعے ہے باقی نہیں پہ ویخ فرق تو آپ ہوں لانتی نو میں پوچھنا تیری باقی لوگوں کی آخ چ فرق ہے تے اللہ دے نبی تے تیری فرق کوئی نہیں, توجہ نہیں فرمائی نبی سرکار نے فرمایا ممبر کھلو کے فرمایا میں اتے کھلو کے ہاؤز ایک اوسر پاک نبی سرور نے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 سمجھ لگی گل اور سنو جلا جہان آخرت دا نا او اتھے اس جہان نو اللہ تعالی نے ایس دنیا دے جہان دا الٹ بنایا اتے حقائق ویخ خاص اکھان نبیا دیا اوتے حقیقت ویکن ہر بندے کا پھر کافر دیٹکانی جو اج اتے گئے پہ اتے حاضر ہونا کیوں بڑا جو ہوں وکھرا بنا چھڈیا اوے دوسرے نفراد جو پردے ہجاب رکھے سن ہٹا ل جدو ہٹ گئے حقیقت نظر آنی ہے مالوم ہوا مالوم ہوا پردے اس دن رکھے بھی ہیں کئی اکھا ایسیا بھی ہیں جنہوں کے اگے نہیں ہوں اللہ یہ کمال سائنسدان سے تم سب پردے چ جینے ہیں اللہ دبی دنیا چستے جی آخرات دنیا وسے گی قسم خدا بھی کر کے آنا کہ جی اتیا اکھا بیٹھ کے حقیقت یار ادھر ویخو گل سنو ایم دسو کیا کسی نو اپنا عمل کیا کرن تو بعد نظر آس کرے چوری کرے جھوٹ بولے جو مرضی کرے دستا کدی ویک میرا فلانا عمل ادھر جانا سی پیا لیکن قیامت آن ہر عمل بندے نسنگے وضو کرو تو روایت آ گناہ چڑ دن یعنی صغیرہ گناہ اور اگر توبہ شامل کبیرہ بھی نال جان گے لیکن کبیرہ ایسے جہے حقوق کو لے تعلق نہیں رکھتے حقوق اللہ نال تعلق رکھ د سائنس تے سائنسدان سانو نظر نہیں آنا کہ گناہ پانی دے دا رہا ہے آر ایف ارانی امام ابد الوا آپ فرما دے حضرت امام آزم ابو حنیفہ نو وہ گناہ نظر آدھے سن پانی شامل ہو کے جاپ نے پانی مستعمل نو حرام فرمایا ہے یعنی پلیت فرمایا ہے حرام دا مطلب پلیت فرمایا اگرچہ فتوا تے امام محمد کے قول تے کہ پانی مستعمل پلیت نہیں لیکن امام صاحب نے کال کیوں کیا فرمایا ان دی نگاہ ایڈی اچی سی ایڈی اچی سی کہ انہوں ویکھیا کہ واقعی گناہ ویچ پانی اچ جا رہے ہیں سائنس دان پانی دے سیم تے آخے گا ہن لیکن یہ نہیں ویکھ ستا کہ گنا بھی کیونکہ یہ سلسلہ غائب دائب دا ادراک سہس نہیں کر سکتی یہان یا باطن دی دل والی اک اکلی کب اس درخ کرنا جیڑی اللہ دے ولی دی رب سونا کھول چکد جنہوں حدیث سے آخیا گیا میرے میرے نال ویخ د توجہ نہیں فرمائی نے قرآن مجید نے نہیں فرمایا او قیامت دا منظر جدو ہونا سامنے تے ابھی جو سورت حال ہونی حقائق نظر ہونے نے ہر بندے نارے برہمولا فرمان دفا بس ساروں کلو تیری آنکھ آج کے دن حدیر تیز ہے نہیں بصری حدی وے ہر وقت تیار تدی دے کھولی عشق کھولی عشق سائنس نہیں فلسفے نہیں عشق قلب کھولیشکلب کلیدی راز الیوم مطلب سمجھا لو ال یوم وہ آتے نے اج دنیا جیتے بیٹے نا تیری اکھ تے کھلنی ہے کل سا کھل گئی ہے ال الج اوے تبو جہل نہیں کھل جائے گی مومنتو ہوا کمال درجے کا جنہیں اتے کھلا لیم ہاں بسرے بسرو بسرو کل یو مدی الم بسر کہ ساڑی اکھ ہوں تیز ہر وقت یا تی دے دل والی اک سر ویخ رہے ہیں جس اک نائنس اور فلسفہ وی سکتا وہ اک آ کے سا اتے کھل گئی وہ سائنسدان سے دل نہیں منگے وہ بھولی دنیا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 اور اس دا کم اے کہ اے پمپ کر کر کے خون نسم درج ریا مسئلہ ہے کہ کسے حقیقت دا علم اس دل نہ ہوتے کھوپڑی نہ کافر کا تعلق کھوپڑی نہ مومن دا تعلق دل نہ سائنس آخ دیو ہر شن آخ در کر کے ہوں جے سائسی ذہن رکھ والے خنزیر ترجمے کرنے والے قرآن دینا وہ جب قرآن کلب کا لفظ آتا ہے اتے اقل مانا پکڑ دان جی پھر انہوں سے یہ سوال کیا جانا ہے بھائی قرآن پاک اتاف آیا ولاک کن تمل کلو بلتی فسخدور توجہ نہیں فرمائی کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں پڑے ہیں یہ دل لچاک کوئی نہیں تے دل چ اس دل دے کوئی دل نہیں اکھ جی نہیں تو معنی توجہ نہیں فرمائی یار <ترجم> تارا فرمایا دل اندھے ہوتے ہیں جی دل چکھ نہیں تندہ کیونکہ ہر کی گل ہے گل کی, کی توجہ سائنس دان نو دیا. منکر کیوں بنے اتے کوئی نہیں کوئی شا نہیں دیا شکل نو انہوں دل دل نو کے کھڈیا چیریا چیر کے ویکھیا خون جے وہ سارا کچھ نظر آیا ہے اور کوئی شا نظر نہیں آئی آئی کو نہیں. کیونکہ وہ لانتی چلتا ہے صرف حواس کے پیچھے انہوں جا کھوپر والا اکل ہے وہ حواس دے تابے لہذا انہیں حواز سے پیچھے چل کے تو فیصلہ کیا بھی اتنے کوئی شہ نہیں لہذا نبیوں کی خبریں رسولوں کی خبریں قرآن کی خبریں خدا کی باتیں یہ سب مسلوئی ہے لوگوں نے بنا رکھی ہیں ادھر کوئی شہ ہی نہیں لہذا ایمان کی نو آخان کی ایک ہی آ ایمان دے اور ایمان دار تعلق دل نال توجہ نہیں فرمائی جی رضوک نال بولو نا سبحان اللہ اس دماغ چیریا سر نوپڑیاں چیر کے وگد کڈیا مگدلی انہیں ویکیا واقعی اتے ہے چیزاں جہی جو حواس نال حاصل ہو اس محفوظ رکھ در آئی یہ ادراک کرد اتے تک وہ پہنچ گئے اپنی سائنس کے ذریعے ان کے اور جڑا کمپیوٹر بنیادی اسمجورت ایک, ایک تصویر اس دماغ کے اندر پے ہوئے بھیجے کی ایک تصویر اکث جا اتنے ان پیش کیا دور بیچ آ گیا خود بیچ آ گیا تاکہ ایک خرچ دل انہیں چیریا دل چ کوئی شہ نظر نہ آئی وہ دے انکار کر بیٹھے انہاں نے صرف جسم تے ہیں اس دل دے وچ کوئی شہ نہیں لیکن جدو امام غزالی اللہ دے ولی اپنی نظر باتنی اور جدو اللہ تعالی دے فضل دی خود جان تو اسنو استعمال کر دیکھ دن, اور دن اس دل دے وچ اس جسم سنوبری اللہ تعالی نے ایک ہول رکھے جہاں ایک عجیب حقیقت والے جہی حقیقت بیان بھی نہیں ہو سکتی صرف اللہ کا ملی ویک سک نبی اللہ کا ویچ توجہ ہے اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں جی انسان جڑا سنوبری شکل کا ایڈا سارا گوشت دا ٹکڑا سینے دے کبے پاسے پیا اگر دل اسے شہر نہ آئے کلب اسے نہ آئے تو جانور بھی میں تنوع پوچھنا ایک دلیل لگا ایمان نال دسو سید سلبیا پاک سرکار دا شک صدر ہویا سینہ مبارک چیریا گیا جی امین سیا مبارک چی ریاست یا دماغ چیریا سرو نہیں سے صحیح اس بات دی گواہ نے کہ نبی پاک سرکار دا سینا مبارک چی ریا چار وار یا تین وار سینا مبارک چیر کے دل مبارک کڈ کے اس نو چیر کے ویچ علم تے حکمت بھرے گئے معلوم ہو یا علم, و حکمت دا محل, مقام, علم حکمت محل مقام کھوپڑ نہیں دل اور جڑا کافرت نہیں آ سکتا کا فرت دماغ سوچ دل ہوگی نہ مراد کچھ اللہ لوگ دماغ زندہ نہیں کرتے اللہ دل کر سبحان اللہ،, سبحان, اللہ، سبحان اللہ ایک فلسفیانہ نا رکھنے والا میرے کو مولانا محمد رفیق لوگ انہاں دے دادا جی سن درویش بندے سن ایک فلسفی سی تو اللہ تعالی دے وجود دا انکار کرنا چاہوں گا کون اگر حید بخاؤ. ہے تو بکھاؤ میں نہیں منتا کوئی ہے کتاباں یہ وہ سارا کوئی بکھا گا ہر لانتی کتاباں کی شہ چاہیے سی وہ جی ان کو نہیں سی اللہ رکھی سی لیکن ماری بیٹھا درویش بندے سن ان لوگ آخیا کہ ات چیلنج کی بیٹھا آدھا گو ایس دا فرد نہیں بنتا ٹھیک ہے اگر کوئی ایڈا لان تھی بنیا بیٹھا ہے تے اسلام کلو سان حکم دیا کہ ہر سورت مناؤ دلائل پیش کرو منڈا ٹھیک نہ منت جانم جائے کیا مطلب آپ آنکھ کھل جانی ہے لیکن ان دی قسمت سبلی وہ اللہ کے فقیر جدو لکان آخیا اپنے فرماچل لگے چلنے انہوں نے آخ جی کتابیں چکلو فرمانے کتابوں کی لوڑ نہیں گئے بیٹھے سامنے کیا بہلی آ اس آخ جی رب کوئی نہیں سیدھی صاحب گل ہوں رب آخنا کوئی نہیں انہ دوجا مطلب ہے میں کوئی نہیں بےوقفی کی گل بندہ آ میں کوئی نہیں کیوں؟ بھائی مر جر باؤ کی اور کسی فلسفی نو آخو آ کتاب لکھن تو بغیر چھاپن کو بغیر اپنے آپ بن گئیے आप آپ لکھی گئی ہے کوئی فلسفی سائنسدان منے گا انہیں تہن کی آخنا پاگل آخنا ایمان نال دفیا جی اچھا تو کتاب ایک اپنے آپ نہیں بن جاتی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 ویک فقر نے اپنا دل جہرا اس دل دوحان طاقت وہ نور کمشکاتن فیح مسباہ س یہ گل ہے تویل بڑی لمبی لیکن سمیٹ کے ہوں تین سمجھا دینا جنہیں کلا تل من سمجھائی این تین سمجھا چڈنا بعد میں ہوں انہوں نے جد فرمایا ویخ میرے والی جڑی نہیں سی منتا کہ اکھ ادھر ہے اندر والی نور خدا کا جو پیا وٹ کھا کے بےوش ہو کے ڈگا جڑا ہوں سی نہیں پھر تڑفے بھی صحیح تے ہے وہ کی مطلب یہ جڑا دل ہے نا جسم کا خون کا گوشت کا ٹکڑا یہ اصل دل نہیں اس دل دک ہو امام گزالی فرما د اس کی حقیقت نمبیا اولیا جان دیا نہیں ہو سکتی اس نقل حقیقی اس کا نا روح ہے یہ سہ جانور کا بھی ہے تیرا ساڈا خالی نہیں ہاں جہرا ٹکڑا گوشت دانور چی ہے ایک میں تھا دے اور جڑا اصل انسان بنتا ہے جس نال انسان کا تعلق رب لال جڑتا ہے مارفت حق آ ساری دولت اس دل کے اندر رکھے ہوئے اس دل د جن سرف منیا جا سکا نبی ولی دکھ نال ویخیا جا سک سڈے بیان بھی نہیں پہنچ سکتے سمجھ آ گئی نکونی آئی ہوں میں تن تک لے آد ونڈ کر دائسدان دل کا تابے دار نہیں ادھر ویکو نا ہوں جس میں انسانی در جڑا محل تئی سائسدان کے نزدیک ہوئی اتے نبیا ولیاں مومنا دزدیک ہوئی کافر کھوپڑی پی نو سب کچھ سمجھتا ہے مومن آسانا اکل آلہ ضرور ہے آلہ ہے لیکن ایک آج آلہ توجہ نہیں فرمائی نے جڑا نفس دی خواہش دی مار بھی نہیں پی ستا اور جھوٹ سچ دا بچارا فرق بھی نہیں کر سکتا جھوٹ سچ دا فرق جی ہونا ہے تو ایتھے آن کے ہونا توجہ نہیں فرمائی جے جی. دل ن کے فیصلہ کرنا ہے ایس سینے چا دل اس دل دے اندر جا دل رب رکھیا ہے جڑا ایک مہم لطیفہ ربانی ہے جہی حقیقت کوئی ادراک نہیں کر سکتا سوائے شوائے اللہ تعالی نے دسیا اللہ تعالی دے دتیا سڈے نزدیک اے ہیں ہے دے نزدیک اور سنو سنو سگیو ایس اقل دل کے پیچھے چلاونا فرض ہے دل اقل کے پچھے چلاونا جائز نہیں اسلام ہی حکم دل کر لگا سوچ سوچ کا ذریعہ جڑا ہے اقل سمجھا جا دماغ آ کئی گلا یہ انہاں ان گلوں گندیاں بھی ہیں چنگیاں بھی ہیں حق بھی ہوتا باطل بھی ہوٹھ بھی ہوتا سچ بھی ہوتا ہے ہن کہ شہ آخر کوئی ایسی ہونی ہے جنہیں آن کے فیصلہ کرنا ہے کہ نہیں یار آ سوچ غلط ہے وہ دل ہے دولت جیڑی آن کے فیصلہ کر دی اور اکلے اکل اکل محل پیچھے چلا کدی حق برتن کا فرق نہیں کر سکے جنہیں دل کی مننی فیصلہ کرنا ابو جہل جھٹ ہے محمد اربی سچے نے فیصلہ تو دل کی ہوا ایسا علم جہا اس اقل حواس کے ذریعے اس اقل سکول آخدان حدیث دین نلاؤ اقل د اسلام ہے سڈا دین ہے کہ تقل اپنی نو دل دے تابے رکھ اور دل شریعت دے دابے رکھ دل تیرا فیصلہ کرے جدوں کہ یہ گل ہک کے ہر تیرا اقل بھاوے مننے تے بھاوے نہ <سؤال> من خسمان کھا لے تھے نو ایک پاس اس دل کی من اس سجڑو ہر ترسل دسو اس دل کی من اسجڑو ہر ترسل دسو جس بندے یہ نظریہ رکھنا کہ قرآن ادیس نقل دابے رکھنا ہے انہیں قرآن کی منیا حدیث کی منی خدا کی منیا رسول کی منیا وہ تے اصل خدا بنا بیٹھا اپنے نفس تے اپنی تنی اقل نا خدا نو خدا تے نہ منیا خدا بھی منتا اقل نڈ کے دوسرے افرے چکل آخر مرن تو بعد کچھ نہیں خدا فرمایا مرن تو بعد زندگی ہے یا عذاب ہے یا ثواب ہے یا دلا ڈ اپنی اقل نیچے چلاو گے تو اصا مسلمان بنانے خدا کی گل نکرا دئیے محرس وجہ نالاری سائنس میں نہیں آ ہماری اقلوس میں نہیں آسان کافرا مومن کدو بندے نایا فرمائے من تخا الاحہ حوا ہو او مل کیا اس نہیں دیکھے جڑا اپنی ہوا خواہش نفس نو اپنا خدا بنا بیٹھا کیا مطلب خواہش نے اس خواہش نے اقل نیچے تے خدا دی گل نوڑا اپنے پیچھے چلا کے یہ خدا بنا بیٹھا اپنی اکل نو اقل رب نو خدا اور سنو سارے کفران دے دروازے دے اسے سوچ تو جی جڈ جی پنج نند کے ترے نہیں چکو جی دے آئی فارا جٹ جے بندہ اے نظریہ بنا لوے سینسی کہ سینس کی بات مقدم خدا رسول کی بات مؤخر دین نو نلاؤ سائس دے پیچھے بس ای گل دروازے گئے کفر دے کل ہر سارا کفر داخل ہو جانا ہے نبوت کا انکار بھی آ جانا ہے فور واگو کلام اللہ کا انکار بھی آ جانا ہے کرامات کا انکار بھی آ جانا ہے جائجوں کا انکار بھی آ جانا ہے جنت اولا انکار بھی آ جانا ہے سارا کچھ ختم خد... ہو پڑھاوے کوئی کہ میں اسلامیات نال رکھی بیٹھا توجہ نہیں فرمائی جی... کٹیا ہون گیا کفری ایمان کبھی کٹھے نہیں ہو سکتے قرآن شریعت ایمان اس چیز کا نا ہے کہ اپنی اقلد تبے رکھ قرآن شریعت دے تیری گل اقل چھاویں نہ آئے جب رب وصول کر من ہر پورت ادر سینس آخل آخے کہ نہیں چل سینس دینس کے پیچھے چلنا ہوا کوفرو ایمان ہوا ریب دلنا واہج دلنا سائس واہج نی نہیں ادھر آخنا واہج ہے کونی جے ہے مین لا لے کو اور ساڈی تابے جس آخر ہے تو ادھر آکھنا قرآن وی نال میں پڑھانا تو یہ تو اسی طرح ہی پڑھا وے اے سبق کی پیو کی تازیم کرو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 اے سکول اسلام کٹے ہو ہی نہیں سکتے وہ کفر اے ایمان انہوں جوڑ کے جڑا آخ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں میں دین بھی سکھاتا ہوں اور دنیا بھی سکھاتا ہوں انہوں آختانا اے دنیا نہ دے اس کا نام ہے مانو اس سلسلے وضاحت کر دیا ایک حوالہ دین پہ رہتے چھنا میرے دعوے دلیل مقدم خدا رسول کی بات مؤخر دین نلاؤ سائنس کے پیچھے بس ای گل دروازے گئے کوفر خل ہوں سارا کفر داخل ہو جانا ہے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 کفر ایمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے قرآن شریعت ایمان اس چیز کا نا ہے کہ اپنی اقل دو تابے رکھ قرآن شریعت دے تیری گل اقل چاہے جدو رب رسول کر دے من ہر پورت تے تے ادھر سائس آخے تے سکول آخے کہ نہیں چل سینس دے پیچھے سائس کے پیچھے چلنا ہوا کوفرو ایمان ہویا غیب دے پیچھے چلنا واہج پیچھے چلنا سائس واہج نی ادھر آخنا واہج ہے کو نہیں جی ہے تے دبلا باللہ مین لا لکھو ساڈی تابے وے میں جی میں سائنس آخرنا ہے ادھر آخنا قرآن نال میں پڑھانا تو یہ تو اسی طرح ہی کٹھا پڑھا اے سبق کی پیو کی تعظیم کرو والد کی تعظیم کرو والد کی عزت کرو اے پڑھا کے نال اے سبق پڑھاوے والد کے سر مارو کیونکہ تعظیم یہ ہے توجہ فرمائی جی yeah, yeah. اے تے پڑھایا کہ والد کی تعظیم کرو لیکن لانتی اگو یہ پہ پڑھا بھی کرو کہ میاں کہ جتیاں مار کے تھوڑی yeah. مان نل دسو والد دی تعظیم کا یہ سبق کوئی حیثیت رکھتا کسے آخر یہ سبق صحیح ہے سارا پانی پھر گیا جب آخیا ج قرآن سب ہے جو کچھ پڑھ بیٹھے ہو نا کہ سب سائنس کے پیچھے چلے گا سائنس اس کے پیچھے نہیں چلے گی تو قرآن بھی پڑھنا لانت حدیث پڑھنا بھی لانت ہر شاید لانت پاگ گی کوفرت چٹا ہو گیا قرآن حدیث پڑھاو کا مل کے فائدہ دوم ہون گیا معلوم ہوا سکول اسلام اے کٹھے ہو ہی نہیں سکدے وہ کفر اے ایمان انہوں جوڑ کے جڑا جی آخ میں قوم کی خدمت کر رہا ہوں میں دین بھی سکھاتا ہوں اور دنیا بھی سکھاتا ہوں انہوں آخ نا اس کا نام ہے مانو اس سلسلے وضاحت کر دیا ایک حوالہ دینا پڑ رہا ہے مدنا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 مذہبی حوالے سوچنا ووچنا یعنی کیا مطلب کہ اے نہیں ہماری عقل کیا کہتی ہے صرف جو اے لبنا ہے کہ قرآن شریعت نبی کی آخر توجہ نہیں فرمائی نے فلسفیاتی کیا ہے ساری عقل کی آخری نظریاتی تیسرا جین نظریاتی نظریاتی کی ہے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 چار میں دال جہ سائسی سی سال سی کے اتنے ویکوت لکھا ہوا جب تھلے دال ہوں کیا مطلب کہ ترقی واسطے سائسی انداز فکر ضروری ہے مذہبی نہ ہوئی تو ترقی نہیں ہونی ہوں کیوں ترقی کا مان ان دن... نزدیک ترقی کا مانا کہ آخرت خدا رسول دی فکر چڈ کے تے دنیا پیسہ دولت جنا ہو سکتا کماؤ اور جیوے ہو سکتا کماؤ حلال حرام کوفر اسلام پاکی پلیتی کوئی تمیز نہ کرو دنیا پیسہ آوے کوٹھی آوے جیوے آوے کوئی اخلاق نہ ویکو کوئی ہمدردی کوئی دین کوئی پاکی پلی کوئی شہ لحاظ نہ کرو یہ انہوں سمجھتے ہیں ترقی کی. کہ سمجھتے ہیں ہوں جی انڈا دے فکر ہو گئے تے پہلو ہر کام کردا پہلو شریت نبی نکھنا پین ہے فر کوفر ہوا تو پرا نسے گا برائی ہوگی تو پرا نسے گا حرام ہوا تو ضرور بچے گا بھی بہن بچاون دی فکر کرے گا عزت بچاون دی فکر کرے گا اپنا نقصان گھاٹا گوارا کرے گا لیکن کسی کا نقصان توجہ نہیں فرمائی نہیں. دنیا کا نقصان گوارا کرے گا لیکن آخر دا نقصان گوارا مطلب انداز فکرے نبیاں صاحب اہل سی ہر بلی یہ ہوئی موہم یہ ہوئی موہم کہ یار جو کام پہ کرنا شریعت کی آخری یہ جائے جائے جا شریعت لے شریت لائے تک کاروبار نہیں کر سکتا میں توجہ نہیں فرما نہیں بھائی لیکن لانٹیاں آخیا میاں او ترقی واسطے کرو کی کرو فکر رکھو کی مطلب جیڑی سائنس آخ منو یہ جنت دو لکھ اگاں کی ہونا مرنت بعد یہ جہان میٹھا اگلا کا لکھ دی لانت اے گل تے نتیجہ اسے تعلیم دا نتیجہ جڑا پھیلیا کل ہے مومن اس جہان خواب خیال سمجھ تے اگلے حقیقت سمجھتا ہے جہان تے اگلا اور میں سمجھنا کہ جڑی اے نعت بنی فردی ہے نا کہ تو کیڑی جنت دے کرنا ہے تذکرے جنت ہے سڈے واسطے روزہ حضور کا یہ کدھر اسے تحت نہ ہو تو کیڑی جنت کے کرنا ہے تدکرے یہ مطلب سینسی بئیمان سامنے روزے ویچ کے تے آخ رکھ دیا جنت چلو سونا بنے کلا جنت آگوں باقی جنت سانو پتہ نہیں تو ذکر کرنا ہے بلے بلے بلے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 دی دلیل میں سکول جز جہاں مدرسے آیا مو کو تو میں کٹ دیتا ہے سکول کا ایک جز آیا ہے موجود ہے تو پورے سکول نہیں ہونا سمجھ نہیں لگی ذرا تبجو نال بولو ذرا سبحال اللہ اور مورا کھل گیا کر کے, کے جس بندے نرساں یا انگریز معاشرے دن ترقی یافتہ تصور کرتے نس بندے کا ذرا مطالعہ کرو زندگی کا اگر توانو دین ایمان کی شے اندر کوئی نظر آ جائے تو مڑا ایمانسو دین ایمان دی کوئی شہ ہے تو آ جن سمجھتے نہ حالے اے ترقی ہے نہیں ترقی کی ہا بھی لگی حالے ترقی دین دی پابندی کوئی تصور کوئی وجود ہے جنہوں انگریز ترقی رکھے گا اس نا دی شہ نہیں دیکھی توجو نہیں فرمائی اگر وہ مسجد پائی کھڑا تو اس مسجد دی قدر قیمت اس دے نظریے سینما دے برابر ہو بلکہ سینما تو بھی گھٹ ان نزدیک جیویں سینما گرانا جرم جیویں بلکہ میں مینو آخر دے جیٹرین جیویں فٹ باتھ جیویں مسجد یہ سبوں کے نزدیک برابر مسجد گرا مسجد گرا کے سڑک بنا لین گے فٹ نو نا کے سڑک کھلی کرنی لیٹرین گرا کے مکان بنا لینا ایویں ان مسجد نو سمجھنا نمجنا جیویں کیوں؟ کہ جب وہ اور رکھ دن مذہب ایسا جہاں بندے دی سہ شکل کے تابے ہوئے تو وہ خدا کا گھر کیسا ہوں ایمان سو جی گھر خدا کا سمجھ کہ خدا کی مرضی تو بغیر گرے کھڑے ہوجہ نہیں فرمائی کیسے عجیب گل ہے گھر ہو بے خدا دا؟ نبی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 اور مسجد جب بن گئی ہے قیامت توڑی مسجد شریعت اندر لیکن سکولی طبقہ مسجد نو نیوکہ سمجھتا ہے نجی مسئلہ اور مذہب کو سمجھتا ہے ذاتی مسئلہ دوسرے اور سمجھ مسلوں مذہب وہ نہیں جو خدا نے دیا ہو مذہب بندے دی اپنی سوچ دے نال بنا ہوئے اخلاق دا مجموعہ ہے وہ سمجھے چنگا وہ چنگا جنوبے مندہ وہ مندہ لہذا بھی بہن نوکریاں کرایا را نگا کرا جو مرضی ان کے نزدیک یہ بھی مذہب ہے کیوں کہ سینس آخیا ہے اکل آخیا ہے اس ترقی ہو دی ہے لہذا یہی یہ اچھا ہے اخلاق کی مجھے اخلاق نے یہ کام ہے لہذا یہی ہونے چاہیے اور چلنے آ ملحب دا نام رہے لیکن ایک مذہب خدا کا دیا ہے ایک بندے کی اپنی اختیار ہے سکولی اس مذہب کو مانتے ہیں جو اپنا بنایا ہے یہ یخنویر اس مذہب کو نہیں مانتے جو خدا کا بنایا ہے اگر, اگر یہ خنویر خدا کا مذہب دے, دے مرضی خدا مذہب بدھو قوم ساڈی دی سکول مسیحت دی فلا مسیح ویس کے تو سبزی کھائے مسلمانوں کا گھر خدا نبتدان اوسطن صرف خالق سمجھتے ہیں کہ پیدا کر لیا گھڑی کی طرح خطم اس دا نہ کوئی اتارا مذہب ہے نہ کوئی دین مذہب ساڈ مذہب دتی معاملہ ہے اصل جنہوں مذہب آکیے تا کر کے تی حکومت نے زنا دا قانون بنایا زنا قرآن چو قرآن چو آ جائے کہ قرآن حویان دسو جے مذہب خدا کتے دے, دے پتر کی آتے جنا قرآن او کو سمجھ لگی نے کوئی نہ دوسرے افزا چ مذہب دی تفسیر تشریح تعبیر دا مسئلہ ہے نام موجود رہنا منافقت دی انتہائی بدترین ترین کے کہ نام مذہب رکھو آخو اسلام ہے لیکن یہ جدو تعبیر کرو تشریح کرو تفسیر کرو پھر اپنی مرضی دی آخو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 یہ آدھے جرمنی اسلام جدید اسلام ماڈرن اسلام روشن اسلام محتدل اسلام اسلام ایسا جڑا کوفر تو کو بات کرے اسلام دی، اسلام کی تعلیم سکول شامل ہے نبی باغ کے اسلام شامل نہیں ہو سکتی ہوں <تصفح> میں اس بندے سے سوال کرنا جڑا کہ بیٹھا جی میں ادھر یہ بھی پڑھانا وہ بھی پڑھانا حکومت حکومت حکومت, حکومت, حکومت بھرتی اس حکومت نو تسلیم کرنا اسلام دا قتل ہے جن حکومت نو حکومت منیا سب اسلام نو قتل کیتی بیٹھا ہے یہ کافر ہیں ظالم ہیں ڈاکو ہیں یہودی ایجنٹ ہیں یہودی ملازم ہیں انہوں خالی من لگے حکومت اور ہمارا حق بنتا ہے کہ اصل انہی اندر شامل ہو کے انہوں نے مومن بنیے یہ نظریہ رکھنا کھڈو کوفرے اے اسلام, اسلام ہی قتل ہو گیا سمجھ نہیں جائی اور سنو ہوں یہ میں اس بندے دوسری تمبی کی تیتے ہو گئی کیونکہ اے تنبیہ کیسی اے خود ایک موضوع سی چاہ لیکن ہوں اگلی گل کرنا میں توجہ کہ تا نظام جمہوری کی جمہوری نظام دے اندر ہر بندے دی خواہش توجہ تجو دی خواہش حکومت دا دین ہے خدا دا دین حکومت دا دین نہیں ہوں جمہوری حکومت دے اندر بندیاں بندیا خواہش حکومت دا دین کیا مطلب او ویخ دن جمہوریت کا ماننا ہے اکثریت وہ اکثریت دا خیال کی ہے اکثریت کا خیال ہے سہنما ہونا چاہیے لہٰذا ہونا چاہیے حکومت کا فرض ہے اس بنائے اور اس کی حفاظت کرے انو ڈان نہ دے جا ڈھان بھی سوچے وہ آخ دشن کر دے توجہ نہیں فرمائی وہ تا مر گیا ان اللہ دے نورانی جی آتے برباد ہوئی پی میں لولی لنگڑی جمہوریت اچھی ہے بٹھا یہ نورانی لیا کہ بتوں کو تم پوجو ہم کسی ایسے کو پوجنے والے نہیں ہمارے سامنے دلیل پیش کرو تو نبی کی شریعت کی پیش کرو نورانی دی بھیر اسمبلی اچ گئی ہے ووٹ لا کے ہوں استعفا ہے حکومت نے بل تو خبر نے استعفی خبریں ہے کہ نورانی دلیل ہے جتوں کتی بھی نہیں بچ کے آئی رن بچ کے شریف بن ہے زانی شرابی علاقے سب تو وے جن میں ہونا اے نورانی صاحب سنت رسول ادا کیتی بینڈ ووٹ لڑا کے کہی سنت ادا کی سیدہ فاطمہ لڑی سی واٹ امرہ تلو لڑیا سن نبی پاک دیا گھر والیاں نفلی حج نہیں کیتا فرمان لگی فرد جڑا حج سی خدا دادا کر بیٹھی وا ہر نسل کے پیچھے منہ کھولے باہر جالیے منہ کھولنے کی تو گل ہی نہیں انہیں تو فرد منہ نہیں کھولیا فرد منہ مبارک اپنے نہیں کھولے احرام حکم ایک کپڑا عورت دہراں منہ کپڑا منہ نہ لگے کپڑ اندر لکڑ چ رکھی لکڑ رکھ کے منہ شریف دے نار. کپڑا اس لکڑ تے سے جپایا منہ نال بھی نہیں لگن دتا پر بھی بچا لیا اپنا اللہ! <laughs> اللہ! یعنی حکم خدا بھی پورا کر لیا ہے پردہ بھی بچا لیا ایسیا پاک بیبیاں تو بعد نفلی آج نہیں کیتا کیوں باہر جا تو میں پوچھنا نورانی صاحب کم وہ ایک گٹھو بیٹھا دا گٹھو کا مولانا خدا بخش ادہر دی نسل بولنا خدا بخشا درتے مجاہد سی خیرت مند سی ایک گدر نکل کلوتا یہ سارا ہوں یہودی اتنے تل پیا لگتا یہودی اتفاق ماں شوجاب ما بلوچ دا دوت ماں شوجاب چشتی دا جلسہ نہ ہو دیتا میں کیا واقعی بلوچ دا دوتر مولا مالا لے خدا بخشا داردہ نہیں پیا ہے تیرا پیو پی میرا جلسہ کرایا سی اپنی مسجد پہلا جس مسجد جس جلسے تو میرا تارف اس علاقے چ میں تقریر کی سکول حکومت نگڑیا جو بندی ات ہابیت نو رگڑا مولانا خدا بخش تو کا دا ہے خدا بخشا دا درد شریت داسخ منسوخ آخری جی نہیں نکل مسجد لگ فاروق کو مسلم قوم یتیم قوم یتیم تین یتیم اسلام دنیا ہوں ہر کس نہ چمبڑ اس دینر جو مرضی کئی آئی پوچھنے والا نہیں کوئی ڈکن والا نہیں کوئی ڈکن والا ہوں ج ایسا وقت نہ صرف بھی کافی نہیں مولا اس فرمان دا مقصد سی کام اسلام اور سنواز خاطر اسلام کے بیان کی خاطر جاننا کوفر کوفر نو جاننا پہلو یعنی کفر کفر کفر تے تے دے تندیا ضروری نہیں تے حرام کافر کافرو بیٹھ سی لوگوں کا میری گلوں کا غصہ لگے گا میرے کسی کی پرواہ بھی نہیں بنرال ہو جائے گا کیوں اس واسطے جا میں کہ وہ کسے دا لحاظ کریں دا لحاظ کر بس اللہ تعالی بارگاہ چول بلون ہو گیا تو قدم ٹوٹ پیاس باری باری سخت ترین فکر مسئلہ ہے انتہائی یعنی اپنے آپ محتاط رکھ والا کام محتاط کہ سمجھو پل سراط پل بیان کرنا تکریر میرے ہر تقریر دعائے ضرور سنو گے دعائے شیتان اللہ بچا ہر حق بولنے حق دے چلنے حق کے مرنے کیوں میں دعا کرنا اسکلے جی گلطاری گلتی جی سدا میو لینی ہے کیونکہ راہ دس راہ دعا میں اس کو دعا یہ حق اور درست بات کا الام فرمانا بندے گلتی تو بچا مجبو ہے تو مالک کرے مالک سکھ منسوخ کی پچھاڑ حضرت سا تاریخ اسلام دیا وچ اور سیرت فاروق اعظم دیاں کتابوں کے اندر سنہری لفظ لکھا ہوا موجود اسلام اسلام کیا اسلام ٹوٹے ٹوٹے ہو جانے تندیا تندیاں ہو جنا ٹائم اسلامی لوک جڑے کھینچنگ وہ ہو گے جنہوں جاہلیت کی پہچان نہیں ہولی پچھا واسطے سات وار کوئی جم کے نہ پڑھے خصوصاً جہلیت کی پچھان نہیں ہونی جب تک صحیح کامل فکر اسلامی رکھ والا بندہ نصیب نہ میںاہلی تاری کر دس گے پسند کرلیت کی گل ہونی ہے باوے تھنوں اسلام کے لبادے جتنا خوبصورت نظر پسند نہ حقیقت نہیں پچھاڑ سکیا وہ چاہے کی جنا بیٹھا جے صرف اس میں کسم خدا کر کے آنا فاروق آزم فاروق آزم کی ہر صحابی کمال ہے میرا دی تربیت کرا کمال تربیت کرے گا برباد کتوں آیا ماں بلا تخصیص پہ گل کرنا قوم دے جڑے رہبر بنے نے ناشن جہلیت ہوبتلا اور جہلیت اسلام سمجھتے رہے مراد کوئی نورانی کوئی نیازی کوئی ہوجا تیجا کوئی ملتان دسے پاس دیکھیا پیانا کہ وہ لوگ نے جہلیت نہیں پچھاڑیا قوم کا بٹا بیٹھا ہے امام احمد رضا جیسا ہوئے نا قوم دی اے حالت نہیں بنتی اور میں اس وقت پاکستانی قوم کا رونا زیادہ رونا کیونکہ ہر طرح نال پوری دنیا دیا قوم بدتر قوم بن گیا ہر طرح دینی لحاظ بھی دنیا بھی لحاظ شاندی ایسی تھا تو اسلام اٹھا جڑی ہر طرح گزری ہوگا سمجھ یہ صرف رب شان سی بندے کا کوئی مقام نہیں بندیا کوئی دخل نہیں بڑی غور ہے انہاں اوارا نہیں کرتی کہ لوگ منسوب ذاتی کمال مولا پسند فرما ہے جدو سچ آخت رب کی شان آ شان سب بنیا کمزور نہ دان لاکھ بندے جڑے شمار ہونا وہ لگ اسلام اسلام چک کے دنیا تالب کرے اور پتہ لگے بندیا کمال نہیں ذوالجلال دل جلال کا کمال مزاری مجاری میرا اپنا حال ہوئی مت کچھ سمجھے کہ اسلام میں چکیا اسلام چکی میں اسلام عزت نہیں جے میں اسلام بخشی اور اس عزت میں ناز اس وقت جدوں اسلام کی خدمت کردا کردا ایمان تر گا پھر ناز ناز نہیں اس واسطے کہ کوئی پتا نہیں اگلا میں گزرا کوئی فیصلہ میں کر سی ڈگری ہے نا پہلی جماعت بندہ یہ آخے جو, جو میں آنا فلاں ڈگری لوگ آ کے بیان کرنے بجائے اگر بندہ یہ آخے کہ میں این سال کوفر سیکھے ہوں ترجمہ بھی جاننا کوئی منے گا کر سکتا ہے اگر کوئی بندہ یہ آخے کہ میں سال یہودیت شیطانیت، لا سیکھنا کتاب کا سننا کوئی اہل قرار دے گا, قرار دے گا. دے گا. لیکن ہر گل یہ کیوں کہ اصل خود جہلیت تو واقف نہیں خود جو کچھ پڑھتا رہا اندر شعر مارا گیا شور مارا گیا احساس مر چکا کر کے معلوم نہیں ہو سکے کی کر رہا کی سیکھ رہا ضمیر بندے ناجا نا۔ نا اور, فخ اور ساری زندگی باقی اپنی کلما بھی دوبارہ پڑھتا رہے گا توبہ بھی کرتا رہے گا اور لوگوں مارے بیان نہیں کرے گا شرم دارے میں کر کے بیٹھا شرم دے مارے میں <مید> <effect. مید> کوئی اسلامیات <many> بھی پڑھائی میں فلان بھی کرائی کرا تاکہ جو نوکری لینا چاہ ادھر بھی جان لے کر اسلام بھی رکھا میں گل پہ کرنا جیڑا بھی بندہ ہے <سلاملامی> اپنے واپس لینا چاہیے سکول نہ کوئی سلامیہ سراسریا تس قرآن حدیث تصوف سکھاؤ سکھاؤ سکول ایک کتاب ایک کتاب یا سکول غروب غائت نال چ رکھو نا سارے اسلامی تعلیم کا سارا اسلام جڑا پڑا بیٹھا ہے اس کو سارے اسلام پانی پھر دینا یہ شدید لے کر قوم جاہے اسی طرح کا ہونا ہے اسر بھی توج آ جانی سکول تعلیم پہلے دن لا دی بناؤ قرآن حدیث دین جنو آخس دینی تعلیم قرآن حدیث ہو لیکن ان صرف کم کرو قرآن اور اقلے قرآن حدیث نو سائنس اور دے دے. بس. قرآن حدیث اقل اور سائنس دے تابے کر دو اور سائنس تابع کر دو آخو سہی ہے جیس آخل پرانے حدیث نبی زبان جو مرضی آخر سلام سائنسی مذہب بناؤ سلام مذہب سائسی مذہب خبر ہونی چاہیے آخد جہاز آخدی علمائی سائنسی علم کی آخد حواس کے ذریعے بولن والی حس بول سنی چکھ چون والی مسل جسم ہا جی سانو یقین ہوتا ہے ہوا آپو گے سہسیل گے سہسیل یہ آخو گے سہسیل اکھ ساری ویخنی اکھ ساری ویخنی رنگ رنگ ہے سار ع ہو جا کہ یہ رنگ ہے یہ سہشیل چکھے بول چکھنا چھڑ ہے مٹھا کرارا کھٹ ہے چکھو گے چھو گے یہ سہشی سونی سونی ایس دیوار پیچھے رستے اندر جو واقعات <complete> جو موجودات <cheapest> او <ر Lonnie> اور جو ادرت <fund bathtub> <تضح> نات اور دسو میری گل کوئی سمجھ تئی کہ نہیں آئی ایڈا وڈا مسئلہ اللہ دے فضل مولا دے کرم بزرگوں نال بروحانیت میں تمجا چڑیا ایڈا وا مسئلہ جہاں نورانی نو سمجھ نہیں آیا نیا سمجھ نہیں آیا کہ فضل کی میں کی گل کہیمان شیتان نے پہلو ہی یہ تو ہے ہی لانتی نے ہاں جی سور جو بہ جائے نالی اچ. سور بیٹھے نالی اچ. رونا اگر بکری بھٹ بیٹھے گی تو رونا تو ہے نا مجھے نورانی دے رونا آج سمجھ ہی گی وہ کل چودہ زبان ہے سن لیکن اور زبان نام قسم خدا دی پر رب دا دتا دین دی سمجھ پہ آ جائے میرا کملی والا کی فرمائے پکے ہو پھر دین اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے فرمایا چودہ زبانہ دینا ہے یا سو زبانہ دینا ہے زبان ایک دین سمجھے بیڑا پارس کے مطابق وہ جہلیت کی ہر ہر گل جانے پہ اسلام توج آؤں گا اور سو ہوں ہوں یہ میں بئیمانا نے منازرے دے اندر تو منازر خت لکھے نے مینو دی تحریر جہی مین پہنچی جتوں یہاں آگ لگی پھر فردی مینو یہ گالا کھڑا مین پرواہ نہیں ہاں یہ ہر جلسے دو ساتھی ٹر گئے انہوں نے کٹیا نے کٹیا نے اتے اور اللہ دے فضل میرے جلسے ای بندہ آ بیٹھے کدی کٹیچے گا نہیں لڑکا جھوٹا میں اپنی زبان حق دی مار دے بیٹھا سوٹا کیوں مارا کمی کمینے کٹے نو پتا ساڈے کول گل تو ہے دے یار کافر تو کٹی دے سن لیکن کافر حضور دے کول چڑھ کے آدھے سن کیوں پتا سی شریف ہے مینو جرت نہیں پئی میں <مائن> دے ڈیریا تے ٹر جا بحث مناظرے کی خاطر کیوں مینو پتا کمی نا لڑ پائے اور وہ چڑھ کے آئے گھر میرے کیوں انہوں نے پتا سی شریفے نے کچھ نہیں آکنا جی یہ پتا ہوتا ہے تو شیوں کو فوٹا پھیرے گا یہ گل کو کدی چڑھ کے نہ آدھے دینی ہے چنگی ٹکا کے سنو یہ پھر یہ جناب یہ کھلے آ کے اور سنو اے اے اے اے جناب اچھا اچھا یہ سکول اپنا تنظیم نہ پڑا تو حکومت لگا گے حکومت بندے نہیں لگن گی خلاف اپنے مذہب نو بچا گے اتنے جا کے میں او تے او تے دا ایک ڈراما انوار لو مدرسہ جان گیا ہو؟ مکالا ہوں دچا اتنا مفتی حلام بخوبی جان دفتی محلہ محمد انیب صاحب لوگ پاتر پاتے جانتا چنگا کیتا کیونکہ مومن موہم حق والے جانتا ہاں آہ سنا مسئلہ پوچھا گیا حضرت جی ٹی وی دیکھنا جائز کہ نجائز اگو فتوا دیتا ہے تو کی لکھا ہے؟ اے اتے انوارلوم حضرت جی کی لکھا ہے؟ سورت مسلا کے مطابق خال ستن مذہبی پروگرام دیکھنا محافل نات سننا ٹی وی پر جائے ہوئے البتہ فحش پروگرام دیکھنا جائز نہیں دیکھ.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 ہوں ہوں ہوں ہوں سار ہوں سارے آدر والے آنکری نے حدیث آ سر تھوڑا آ سارے آر مکتا موم سن کے انہوں تو مستفید ہوتی ہے فائدے حاصل کر دیے جی ٹی وی نجائز کریے تو لوگ تو محروم ہو جان گے ہوں میں پوچھنا انہ اناروں والاہ سارے مکٹ بے فکر والے صحیح ہیں کام سن کے مستفید ہوں فائدہ حاصل کرتی ہے اے ہی جمہوری ملک میں آخ کھولنے کا نتیجہ جب حکومت آخ جو سارے ٹھیک ہیں جڑے حکومت دہامی ہونگے لانتی آپ آخنگے ہر میں پوچھنا مفتی کو بھی پوچھو اور ڈرامے بازو دسو وہ ہابی کول بھی مستفید ہو سکتا ہے شیے کول بھی ہو سکتا ہے مرزی کول بھی ہو سکتا ہے ہر بد مذہب کول ہو سکتا ہے ہوں یہ دسو چشتی کول بھی ہو سکتا ہے ہر فتوا کی د گے چشتی کا جلسے میں جانا ہاں وہ جنہیں کلما اکامی کا پڑھا انہوں منے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 اپنا ہے نہیں جی غازی پور گاضی پور اٹھو تھی گاضی پورے جی گاضی پور اوے کہڑے پیر صاحب سن پیر ابد اللہ شاہ صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کے خلیفا آپ سرکار جدو و کادمی صاحب پہلو ملن گیا تے آپ اٹھ کے ملن جدو پتا لگا کہ انہیں سکل چالنیاں پائی بعد ملن تو میرے دی غیرت سینے اللہ دے والی غیرت سینے دی سی! کہ ہوئے بھی پر اور کو گئی پلیتی ڈانٹے میں یہی مذہب رکھتا ہوں میں اس کو امام مانتا ہوں جس کے و اکالوفیل پر انگلی نہ اٹھائی جا سکے اور غیرت سڈے ایمان دین دا سب تو وا جس میں آخنا سارا منا بھی غیرت دے اور سنا دی تباہی سنو مینو ان کازمیاں ٹبر نے شوکر سیالوی ان سارے جہا میری تحریر دا جواب لکھ کے بھیج میرے ہاتھ چ دس کا لکھا سی کہ کازمیا دا سکول دی گلیکسی پبلک سکول ویہاری روڈ ملتان کازمی سجاد کادمی دی دی دی دا سکول ہے نیاز بخاری اس دما د سکول ڈرامے ہوٹا پا ہاں شرٹ پا گل ٹائی لوگوں کے سات پانچ سات سکول اپنے وہ سکولوں چڑیا بھی پینٹ شرٹ پا فوٹو میرے کو پیت اے فوٹو ہے منو ملتان تو ملی آم لوگوں اے کڑیاں تے منڈے تے ٹائیاں پینٹا نو نگلش میڈیم سکول نے اور سنو اے ایک سکول دی فوٹو ہے سنو لے یہ وا بھی نے گھر ہوئی ہیں ان؟ وہ آدھے آڈیری نے موہ نہیں بکھا سکول منہ ایکل ہیں یہ سارے سکول گھر ٹی وی سارے فوٹو نے انگلش میڈیم سکول ہوں میں جہی گل کر لگا انہوں ذرا گور نال سمجھو میں جدو یہ لکھے کہ ابے ڈرامہ ہے این کالے جن کا گل سمجھ سمجھا چپ اب ڈرامہ ہوا اینک جن کا جن کدی آ او ڈرامے والی ساری ٹیم بلائی گئی انوار او سے یو میرے راہ سی اور دی سی پبلک سکل چین ڈرامے دا شو سی دے اندر سارا ٹبر کٹا ہوا فلمیاں فلم حکومت تک پہنچ گئی کیونکہ سکولوں نے فلما خاص حکومت لے جانے دلے ہوئے پی جائے سال پیسے دو مانسا کر لینے دیو پیسے ہوں yeah. جدو اے ڈرامہ کیتا میں اپنی تحریر چوالہ چو دتا کہ یہ کام ہوتے پہ سکول تک دتا ہے شیخ المشاخ جہ شمار ہوتے ہیں تے باقی قوم دا کی حشر ہوتی لکھیا جواب جاب اس میرے اعتراض دا جواب جہا جو پڑھ سکتا انم دا رہ گئی گلکسی پبلک سکول کی بات تو اس سلسلے میں ہماری معلومات کی حد تک اس نام کا کوئی سکول کازمی برادران نے کہیں بھی نہیں کھولا ہے اٹھ ملک صاحب اٹھڑو ملک سرفراد بھٹا اتنے بیٹھے ایک منٹ ملک ہر فراہم بھٹا بیٹھے کوئی آیا پھر کتنے گر گیا اچھا ملک ہر فراد کا بھی راج چھوٹا ہوتے پڑھتا تھی سنو اگے دیکھو ان کے سکول اس اصئی پبلک سکول کے نام سے ہیں اس اسعید اے برادران یہ دھی دکھا براواں نے نہیں آخیا دھی کا سکون تو براد ہے اور سنو دماد دماد دا دماد دا فرق ہے کوئی پتر کی تھوڑا اچھا اگے سنو ہن جی گل کری ہے یا پھر ہوپ سکول کا نام وہ استعمال کرتے ہیں یعنی کادمیاں دو سکول نے دو نام جن بھی اصیل ایک ہوپ وہ میں خوش ہوں گا کہ کام قوم برابر ہوپ ویچو بندن پوپ اگے سنو میں مینو جواب کی لکھیا ہے ہوئے ہوئے مگر آپ آپ کو ایسے کسی موقع کا سن کر مشکات باب فضائل عمر کی وہ حدیث یاد نہ آئی جو ترمزی سے منقول ہے آوازیں بلند ہو رہی تھی ہبشی عورت رقص کر رہی تھی ارد گرد ہبشی لڑکے تھے بخاری مسلم لسائی میں ہے کوئی لڑکے نہیں دو ڈھالوں سے کھیل رہے تھے مسلم ان کا رقص کرنا بھی آیا ہے سرکار صلی اللہ علام نے فرمایا عائشہ اور یہ کھیل تماشا دیکھو میں گل ہے ڈرامے دی کی جنہا ڈرامہ کیتا گیا کنا سدے گئے کڑیاں نتی تھارا کچھ انہوں نے جواب دیتا ہے اگوں ایسے موقع دے تو ترمزی فضائل عمر دے باب امرای حدیث یاد کر لیا کر حدیث کے مطابق ہویا ہے ہوں تسا اے سرے تو لے کے او سرے تک جہا مسلمان بیٹھا بیٹا سر مینو اگوائی دو کہ ڈرامے فلما ناچ گانے اے حدیث دے مطابق یا کفر اے تے کادمی صاحب دار کی گل ہے تے سارے مدرسیا کے ملیں رل کے شوکت سیال بھی مجھے آپ شوکت مینو آخر انہیں آخیا میں جی تاری ل کلی میری نہیں انوار اروار سارے لڑک لکھی یہ جواب تیرا جڑا دتا ہے حقیقت یہ کہ اللہ دے فضل میری گل کا جب نہیں تھی میری گل کا جب دن کا جی کوشش کرے گا یا کافر گا یا پاگل گا اللہ دے فضل وال گلیاں نے بھائی سنگیرو میں پھر انی ایل کرانا شوکت رو بالیا نو آبالا جڑا بلوچ وہ بالیا تس اپنی, اپنی بھیڑا لائے ہو ڈراما کرنے ہو جی ادیا بھاڑا لے آؤ ڈرامہ کر کیوں بھائی جاستے ہدی سے دیا واسطے بھی ہوں حدیث ہونی آؤسانچاؤ تو لوگوں آخیا جی ترمزی کی حدیث کے مطابق ہے وہ دسو یارو وہ دسوے میں مجرم میرے گالے تھا آؤ آؤ آؤ میں جرم کہ ناچ گانے ڈانس یہ یویت اور جہلیت عمرہ اور تیری اس بسیحت سدکے جی حق بولتی سی اسلام تردیا ٹوٹے تر تر کر کے اور لانتی سچ دے جے قوم دربر پیش ہوا اسلامی لیکن جہلیت ایڈی وی ناچ ڈالے دیاں نو دی دی رولنا ننگا چھاتی ناچ نچا نچا کے جی سارا کچھ حدیث مطابق بغیر تو میری اسلام کہڑی شہد کیوں نہ آدمی خاندان نش کی طرفوں حکومت کی طرفوں کمپیوٹر ملن دا ایک فتوا پورے اسلام نو قتل کر گیا دیا ہر کئی آخر گے اتے سورانگ منہ بنا گے گستاخ کامیا میں ضرور آ لیکن مستفا کے دین کے دفاع میں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 کہ حکومت نیکی کہتی ہے جس کو حکومت قانونی اعتبار سے نیکی کہے وہ نیکی ہے خدا رسول کون ہوتے ہیں جس کو نیکی کہ وہ <تصفح> نیکی نہیں نیکی بدیدہ دا میجار جمہوریت میں لگا ہوتا ہے حکومتی ہوتا ہے خدا ہی نہیں ہوتا ہوں آخری میری گل انہاں دے میں پول کھولا میں رب انہاں دے پول کھولنے پیدا فرمایا ہے یہی جہاد ہے کس وقت تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں اپنی زبان چھٹا حق تے چلاون دی لوڑ اسے جمہوریت دے تحت وسن والے میرے مینو اگے ڈرامہ رچا کے ہے حکومت تے چاہ گے مجھے بادی اثونیت دی گل کل کرنی ماہ ناما عرفات جام نہیں ماہور آ مدرسہ مفتی محمد حسین نعیمی مر گیا ہے جے ایمان تو مریا رب بخش دے بس میری یہ دعا ہے باقی بلی سمجھ گئے مفتی محمد حسین نعیمی بیانات کے آئینہ میں شمارہ خاص خاص شمارہ شمارا مرن تو بعد گیا ادارہ ارافات جامع نہیں میا گڑی شو لاہور صفحہ نمبر ایک سو دس کنہ اتحاد بین المسلمین اجلاس ہوا مفتی نہیں کرایا لکھا گیا زیاد شائن کیا گیا ادارہ آر افات جامع نہیں می آ گڑی شو لاہور صفحہ نمبر ایک سو دس اتحاد بین المسلمین اجلاس ہویا مفتی نعیمی کرایا لکھا کلر ضابطہ اخلاق برائے علماء رام مورخہ 28 ستمبر 1991 سو برود ہفتہ گورنر ہاؤس پنجاب لاہور میں وزارت مذہبی امور اسلام آباد کے زیر انتظام پاکستان بھر کے تمام مکاتل فکر کے جی دور کرام خدم اور دین جماعتوں کے رہنماؤں کا مشترکہ اجلاس ہوا جس کی صدارت اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان نے فرمائی تھی شراکا ادھر کیوں تھی میرے خیال جنید جوشی انیس سو اکانوے ہاں اچھا اچھا اچھا نواز پلیٹ ہونا ہے پارٹی ہاں قومی دلے بزرگ فرما جا منہ مو موچ منا ان فرما یا خسرا مفول صاف کردہ اگلے چھیتی آخر آ جائے کیا فدان آدھے کیا, کیا فا دان کیا کل میں وہ آدھے جا کام کرے گا ضرور آدھے کوئی نہ کوئی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 پھر دسنا نکات کہڑے کہ مشترکہ پاس ہوئے نے نام سنو اجلاس کی صدارت سینیٹر سمی الحق دیوبندی دوبندی اکوڑے خٹا کالا کٹر خندیر دیوبندی او مفتی ظفر علی نمانی دیوبندی خاجہ حمید الدین سیالوی میں ادھر بھی گستاخی دا کر گستاخ نہیں پر پتر پھر جاوے تو حق بنتا ہے کہ پتر جی راہ چڈے پیو دسان چڈ دینا ہے حق بنتا ہے سجادے دا کہ او چلے دربار والے پیچھوں تے حق بنتا ساڈا مڑ چلیے اس سجادے دے پیچھو جی سجادا دربار والے نو چڈ کے گستاخ بن جس میں چڈ کے گستاخ بن جائیے تو فرق نہیں آن لگا پوجے کوم پوجے بابا پوجے ہاں پوجے اصل تے صرف ایک رب نوجنے ایک رسول من باقی ہر کسے جب منا گے تے رسول کی تابے داری گے ٹھیک ہے بھائی تھا مطلب کہڑا ہے نہ خیال کر گستاخ بڑھ جاؤ گے سجا دیا میاں شیر ربانی اللہ کا ولی سی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 جماعت غیر اسلامی اس سے شامل ہویا تو مولانا دے کوڑ آیا کسی دسیا آئے کھڑے انہاں آخیا ان سے کہیں آپ وہیں سے واپس لوٹ جائیں جو ہاتھ گستاخ رسول کے ہاتھ میں جائے سردار احمد کا ہاتھ ہو ساتھ میں نہیں آ سکتا انہیں دروازے تے خلو کے باہر فائد الفنشاہ توبہ کی تھی توبہ کیتی تے انہیں آخیا جی میں توبہ کر لیے آپ پھر جی نہیں پائی تے بج کے گئے پھر چوک جی چومن پائے پی فٹیا کڑا پر جی حضرت معاویہ دا پتر یزید نکل ستا ہے نا تو دربار والے کئی یزید بن سکتے کوئی وی نہیں ہاں صاحبی نشان اچھی ہے توجہ نہیں فرمائی نے <سلام> اچھا الحاج میاں فضل حق مفتی زین الابدین احمد الرحمن ابدل خالق رحمانی محمد سلفی کاری ادا ال یہ مولانا اپنے لاہور الجام رتولی اشراضیا مولانا محمد علی صاحب جنہوں نے مدد سے میں پڑھا رہتا رہے پتر ہے وہ وغیرہ تلبنہ سی پتر پھٹ کھلوتا ہے جمیل احمد نئی می پروفیسراشدہ کنوار الحاق عبد الرحیم اشرف سید مراتب علی شاہ گجرات والا ہاں پیر ابراہیم سیالوی ہاں یہ بھی پیر سلیم احمد خان سلیمان روپڑی، اسفند یار خان عبد المالک عنایت اللہ گجراتی کی عبد الحلیم قاسمی دیوبندی مفتی محمد حسین غلام دستگیر افغانی احمد شاہد دیگر کرام نے شرکت کی اجلاس میں مندرجہ فیصلے کیے گئے فیصلے اور وہ کے آپ سے جنا بیٹھ کے طے کی مختلف مکات بے فکر کے درمیان سلو محبت رواداری اور افہام و تفیم کی فضا قائم کرنا اور خلور سے نہیں سوچ پر عمل کرنا وہاں بھی دیوبندی شیعہ ساریا محبت بھی ہو ملوڈیا کے سامنے یہاں گالا کڈو انہوں نے ای گل چ کرو کہ تسا بےمان ہو شیتان ہو سلو محبت کر دور فرمائی نے چلو تسا کرو تسا جا کے تین آخو تین ہزاری آدمی توں کی کرنا, تو, کرنا, تو کرنا موجود صاحب پھر ویکو تالا ہوں تو جہا ہزور گالا کڈے صابان کڈے ولیا کھے سب کچھ بکوا دے مذہبی توہین تے ہونا ہو محبت ہو اگے سنو دوسرے مسالک کے اکابرین کا احترام کرنا اکابرین اچھا ہوں یہ دسو بھی کسی نے کافر آخنا یہ وہی تازیم ہے یا تو نے بولو گا رسو آخنا تو بندیاں وڈیریا کتابیں لکھا نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے اس طرح دیا تو دل چل آ جاوے نبی پاک دا نماز ٹوٹ جاوے خلل آوے گدا گھوڑے دا آلل نہ آئے فساد نہیں پہ تو نہیں تو دے برین کا احترام کرو الا حضرت سرکار فرماند مکے مدی علماء ایسی گستاخی کرنے والے کافر نہ خود کا فر نا ہے احترام کرو کا جب احترام کرنے کا مطلب کافر تک قرار نہیں دے سکتے گستاخ رسول ادھر آخنا پہ بھی گستاخے رسول ہے رسول ہے ادھر آکھنا یہاں دے جڑے وڈیرے ہیں انہوں گستاخ وی نہ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 زیادہ خبردار راہ بھی دو بندی انہوں نے کسی گل نلت نہیں آکھنا کیوں کہ انہوں دی دل آزاری ہوئے گی ٹھیک ہے بھائی میں بج رہا میرے گالے ٹھندا جی سدام شہید ہویا تو میں بھی ڈر جا اگے سنو جذباتی ناروں اور دل آزار خطبوں سے پرہیز کرنا ہوں میں یار رسول اللہ کا نعرا مارو تو بھی سڑا ہے انہوں دل دکھ پہنچتا کہ نہیں ہوئے دوبندیاں جدو نعر خلافت ہر چار یار آخو شیشہ سڑتا کہ نہیں یہ مولیاں تع نعرا نہ مارا کرو دل نہ دکھایا کرو یا رسول اللہ کے دل دکھے گا بھابیا دیو بندیاں کہ یا رسول اللہ دا نعرہ نکل گیا ریون دے اجتماع دو بندے شہید کر دیتے گئے تھے جرم چ نہیں جی اور سنیو تسا سنسنڈے جام نڈے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 یہ تو آ اور سنو آخری گل پہ کرنا کہ ایک سمجھوتا کازمی برادران کازمی خاندان نے کیتا ہے ملتان علی اڈے ملتانی مسجد اتے ایک بڑا عجیب سمجھوتا کڑا ہاں جی وہ ہے کارپوریشن دی مسجد خدا دی نہیں کارپوریشن دیو مسجد اتے امام ہند دیوبندی تے جمعہ پڑھا دا بھی کا نماز اون دے پیچھے تے جمے بھی نماز ہوں میں پوچھنا حضرت حضور جی گرگوشے میں گستاخر کرنا ذرا ہاتھ جوڑ کے ناراض نہ ہونا کہ پنج وقت جی دیوبندی مومن ہے تے جمعہ کیوں نہیں دے جے کا فرے تو پانچ وقتی چٹ کیوں ہے میں گستا ہے جی جی جی میں ہو جہاں جگر گوشے نو خڈے تھٹنا ٹھیک ہے واجب القتل نہیں میں اور میں پوچھنا جی اتنے سمجھوتا ہو گیا باقی بس کیوں تو اچھا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 اگر اس نسبو لین کو آپ اپنے مد نظر رکھیں گے تو پھر دیکھیں گے نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان رہے گا آج ہندوستان دے مفتیاں تو فتوی کے مفتی فتوے آخد کہ ان دے پیچھے نماز جائد نہیں اتحاد کفر حرام آلہ حضرت مکاتیب ہے جی لیکن اتنے دے جڑے ہیں بریلوی پاکستان آ ندوی نچری اے جد مذہب حرام سمجھے جانے دوستی نہیں لا سکتا محمد عربی دے آپ دے گستاخ بھی نہیں لا سکتے بس میرا موضوع آ گیا ہوں دسو بابا بیاں کے سننی بولیا ایجنٹ ایجنٹ دو یادیاں ایجنٹ یا ہندو ایجنٹ یا, یا کیوں جو کا ایجنٹ کی وابیاد کرنے آنا اصانے نماز بھی ٹھیک ہے مگر کچھ ٹھیک ہے ہر ہر ہر میں اے باقی اندروں بندی ہونا نپیا گیا فریا گیا اارا کچھ وہ سڈے پیو نے مسلمان نے بزرگ نے مشائق نے وہ ایک لاہور دا ملتان دا ہے مفتی ہدایت اللہ صاحب جی حضرت گیٹا صاحب وہ بھی ایک وکری شا جلسہ اگلے دن ہویا ہے تو اندر حضرت جی ملتان دے اندر فضل رحمان نماز پڑھائی اے پڑھی اینے سارے پڑھی پھر انہیں نماز پڑھائی تو انہیں پڑھی دسیا بھی بالکل <تصفيق> میرا مطلب سنیا وہ بیادے سنیا وہ بیاد ہے تو رو جدار از مطلب جھگڑا ہر سلے براہ لاہ لا تورا مستفا نہیں کسم خدا نہیں کر گیا جے دل محبت مستفا علمت مستفا ہوئے گی سرکار کی سرکار دے درد دے کتے گاخ بے جا ہوا وہ اندر یاری نہیں لا سکتا آلو آلو آلو آلو آلو آلو آلو اور یہ بھی میں آخنا مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدال مسلم سکولیاں دے اگلا تورا جدال جھگڑا ہے سارے کلے اے ہر قسم خدا کی کر کے آنا ہے کیا مطلب جدو اٹھے گی اکاؤں انہ چاوا ٹاوا کو مومن مسلمان ہو سکوں چوکھے ہونگے جہے یہ نام مراد ملاکا پیرولی اندرواں مومن ہوتی کٹاوا ٹاوا مومن نکلے گا آخری گل تک ہونا نہیں آخیا یہ تالی کوفرت کی آ ویکو آ کتاب جی آکسفورڈ ہسٹری فار پاکستان انگلش میڈیم سکلوں پگا والوں کے سکول ملتان میڈیم سارے نصاب دی کتاب جے یہ پہلا مضمون اس دا پہلا مضمون کی دنیا ابتدام میں پہ بندہ لنگور سی حضرت آدم لنگور سا. او پہلا لنگور سی لنگور سیدا ہو کے او پہلا بندہ آدم ہے. او آدم علیہ السلام لنگور تو با... اگے تھ آ سکل تے بابا آدم بنا آ سارے نبی اتو اگو جن تھمبیا سب لنگور پوتر ہوں وہ کتا میں اس کتے ترانا جہا آ کے میں اے بھی پڑھانا تو قرآن بھی پڑھانا ال ماسٹر پروفیسر نکاح کوئی نہیں نکاح اپنے دوبارہ بچوں چڈو نکلو اچھا دسنے بیٹھے بس ساڈا ہی وہ کام ہے پڑھاونا نے صرف دسنا ہے نہیں پہ کیا مطلب اٹھنگ گئے ابو ایمان نال دسو مینو ایک گل ہے چشتی یہ تو نظری ہے ڈارون کا ہے گل کا سائنسدانوں کا نظریہ پیش کیا گیا وہ کہتے ہیں انسان پہلے لنگور تھا لنگور سے سارے انسان پیدا ہوئے ہیں کہے میں کہ نظریہ نظریہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے لگری پڑھانا کا کوئی حل نہیں ہے نا کہے میں کہاں میں میرا بھی ایک نظریہ کتے کا پوتر ہیں. اور نظریہ لکھ کے پڑھا لانتیاں نبیا نو لنگور کا پوتر پڑھانا پیا اور سید گولی دل میں گولہ مارا وڈ وڈ کے تھکا تو قیامت رب پوچھے وہ چیشتیا تین ہیا نہیں آیا مطلب ہے جہاں سکول متا تھکے نہیں مخال نہیں دردیا نے بھی کھا دا پر پر سیا دی دی دی دی دی نو, تو نو دے کے دے اے ہو جا مارا کیا متو رب می چشتی آئے تیر میں رب نو بولا مینو جہنم سٹ لے وہ گوارا لے کے رسول کریم دے خاندان کی عزت رننا میرے کو گوارا نہیں ہوئی تو میرے اندر غیرت میں جو مرضی آخے مولا میں آخ میں گوارا ہے واشتا جہنم لیکن محمد پاک، پاک خاندان، اکھی جنہ کے گھرش تو نہیں سجا سکتے مدیجدار میرے موجود اڈا ہسناباد جلال پور روڈ فیضر فول چشتی صاحب ہیں، چیز دا جلسہ ہوسٹر شیطان دی کرسی دن ٹی وی بوسٹر اتنے ان شاء اللہ عزیز ہاں روکیا گیا جل ہے روکیا گیا روکیا گیا پلوچ آخیا میں روکیا تو ہوں ویخا میرا رب ہے کہ نہیں کراؤں گا ان شاء اللہ جی اچھا ساڈے انایا ساڈے والد ساڈے دادا جی باقی بھی گان کر سارے منازے ہوتے رہے آدھار وقت اس وقت سے سارے بھی روش اتھوں منٹ بابا جی ایک منٹ آپ منٹ بابا جی ایک منٹ تھوڑی مت فون لگی ہوں من فون یہ دس پتر تڑیاں گلا کرنا ہے کی کرنا کی آخنا ہے اچھا اچھا ایک منٹ سنو دس بابا جی سنو دو سر کیوں نہیں اچھا ایک منٹ مرو اچھا بابا جی کراؤ تسا ادھر تشریف لو ایک منٹ ایک منٹ یار کچھ نہیں ہوتا ہے بابا جی گزارش ہے کہ کیا یہ پردے جیڑا مطالبہ کردہ اس سے غصہ ہے میرے نہ لگا اچھا ٹھیک ہے اے سکول مخالف ہے تصا مخالف ہو ملتا. سکول دے. بابا جی وہاں جانے کی ہے میں ساری مدد کی چٹا جا سکول لائے سمجھو مسلمان نہیں خالفا فتیس پڑی جانے میاں ایک منٹ میاں بابا اے کوئی اور گل یار اے کوئی دشمن میاں دشمن دشمن کی گل نہیں اے باپ بیٹا نے باپ بیٹے گلا رہے چکر میں دو لفی گل پہ سمجھانا میں جو ہاتھ ہے سمجھا جانا اگر باپ سنو تو... اگر کسی باپ بات بات لے بات لے. اگر کسی بابا میں سارا سمجھا مینو کی بساؤں گے سنو بیوی دکان بیوی کا دکان چلو یا اس طرح کا کوئی بےفقدار کام باہر سے اولاد مننا حرام حرام حرام باپ باپ خدا نہیں نہ رسولے باپ سکول بھیجے بچے اولاد دا سر منگا باپ بھی نہ منے اگر منے گا پیو ہر کون جائے گا جائے باپ سنو باپ اگر رسول کریم دی شریعت دی کوئی گھر خلاف دا حکم کرد ہے مننا حرام اللہ تعالیٰ قرآن فرما ہے ولاد تو تیار اگر ماں باپ پہلو سدا